والد مت کرنا کو غلط میں جاننا لگویا باعث قری لمبا تشکر سورت العراف سے پہلے شور الام گری ہے سورہ النام میں نبی شرف تصرف کا جو مضمون تھا اس کے لیے ضلع اقلیٰ کا بیان تھا دلیت نقلی تفصیر کے ساتھ صرف ایک حضرت ابراہیم علیہسائی تھی ایک ہے سترہ انبیاء کا مزید فکسرا ہو گیا وہ ایک اجماری جیسی بات تھی تفصیلی طور پر دلائل نقلیہ صرف ایک دلیل نکلی آئی اس کے علاوہ دلائل نقلیہ کوئی نہ آئے اب یہ جو صورت ہے سورت اللہ اس میں نبی صرف تصرف کے مضمون کے لیے دلائل نقلیہ بھی آ جائیں گے اکلیا تو پہلے آ چکے ہیں اب یہاں دلائل نقلیہ آ جائیں گے تو میں بھی چل پسروں کے مضمون میں یہ مقابلوں سے ترقی ہو جائے گی باقی رہ گیا مسئلہ نفی شرک چل کے فیلی کا خود آتے اللہ کا مسئلہ تو پہلی دو سورتوں کے اندر بیان ہو چکا ہے پورا پورا پورا رد ہو گیا ہے البتہ تاریمات خود سافتہ کی کچھ اور سورتیں ہیں جن کو اس سورت کے اندر بیان کیا جائے گا اور ان کو رد کیا جائے گا اگرچہ وہ تعلیمات غیر کے نام پر نہیں لیکن تعلیمات خود ساختہ غلف ان پر صادق کرتا ہے اپنی مرضی سے ایک حالت انہیں کیا کر رکھا ہے آرام کر رکھا ہے تو اسی واسطے ہمارے استاد مولانا قادی شمس الدین صاحب محروم وہ عموماً تعلیمات خود ساختہ گلفظ استعمال کرتے تھے عام طور پر تو وہ تعلیمات غیر اللہ کی ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو تعلیم تو ہے لیکن اس میں غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے کچھ صورتیں تعلیمات کچھ ساختہ کی نئی اور ان کی تردید ہوگی دو باتیں ہو گئی تیسری بات نبی شرف اختصرف کا مضمون اور نبی شرف فیری کا مضمون ان کی تکمیل ہو رہی ہے اور تکمیل کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جائے گی اس مسئلے کو شجاعت اور بہادری کے ساتھ پہنچانا ہے مسئلہ پہنچانے کے اندر دکھ, دکھ آ جائیں گے تکالیف اور مصائب آ جائیں گے ان کو برداشت کرو البتہ مطلب مسئلہ وضاحت کر کے فون کر لوگوں کو سنایا کرو تو یہ تین ترقی ہیں ماتبت سے یہ ماتبت سے نمک ہو گیا خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ صورت کی ابتدا میں دو دعوے ذکر ہو گئے ویسے دعوے تین ہیں ابتدا میں دو دعوے ذکر ہوئے ویسا دعویٰ وہ جس کو ہم نے اخیر میں ذکر کیا یہ بھی یعنی اس مسئلے کی تبلیغ میں دکھ اٹھانا پڑے گا دکھ اٹھا لو مسائل برداشت کر لو لیکن تبلیغ میں کمی نہیں کرنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی دوسرا دعویٰ کہ جو پرانی مجید ہم نے آپ کی طرف نازر کیا ہے تو لوگوں سارے قرآن مجید کے تابع ہو جاؤ شیطانوں کے تابع ہو کر جو تم اپنی طرف سے تعریمیں بڑھاتے رہتے ہو وہ تمہارا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ تو شیطان تمہارے دل میں باتیں ڈالتے ہیں تو شیطانوں کی تابے نہ کرو اور یہ جو قرآن مجید تمہارے طرف نازر کیا گیا اس کی تابے کرو یہ دو تعبے جب بیان ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت عادل علا نبی اللہ وارث رو ان کا ابلیس کے اغوا کی وجہ سے جنگل سے نکلنا اور ان کی شرمکاؤں کا پھول جانا یہ ذکر کر کے کہا جائے گا دیکھو تمہارے ابے آدم کو یہ سزا ملی تھی ان کی غلطی کی کیونکہ شرمکا پھول گئی تھی آج تم ان کھول کر بیت اللہ کا تباہ کرنا اس کوئی عبادت سمجھ رہے ہو نیکی سمجھ رہے ہو یہ کوئی بادل کا کام تھوڑا ہے یہ نیکی کا کام تھوڑا ہے جب اللہ نے لباس تم کو مہیا کر کے دیا ہے تو پھر یہ جو خاص طور پر مسئلہ حرام ہے اللہ کا گھر ہے یہاں تو انسان کو لباس کی حالت میں آنا چاہیے بے پردگی میں یہاں آنا یہ بڑی عیب والی بات ہے اور یہ کام تمہارا اس سے تم کو بات کرنا چاہیے جیسے اس دور کے اندر شیطان شیقان لوگوں کا لباس اتارا اور میں تمہارا کا طباف کروایا برہنا آج بھی کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے کو دنیا بن گئے اور سر دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے نہیں اتار دیے لباس بھی اتار دیا اصل کر کے دنیا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کے مال کے ساتھ محبت نہ ہو یہ ہے کر کے دنیا جو مال استعمال کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے تو یہ لباس کو استعمال نہیں کرتے اگر روٹی کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں تو یا تو پھر پورا کر کے دنیا کرو نا کہ لباس بھی استعمال نہیں کرنا اور کھانا پینا بھی چھوڑو دیکھیں وہ کھانا پینا نہیں چھوڑتے تو کر کے دنیا کی جو اصل حقیقت ہے وہ دوسرے فتنی پوچھ ہے ضرورت کی چیز بندہ استعمال بھی کرے لیکن دنیا کی طرف غلط ہو نہ ہو لیکن ان لوگوں نے ایک نئی بات بنا رکھی ہے کہ یہ کر کے دنیا جو ہے کہ ہم نے لباس چھوڑ دیا ہے پھر کچھ تخویف کچھ مشارف بیان ہو کر خود چیز کا دعویٰ آ جائے گا یہ چونکہ سارے دھیان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے خلق بھی اللہ کے لیے امر بھی اللہ کے لیے برکت دینے والا بھی اندر لہذا پکان اسے بے گندہ کو چاہیے یہ تیسرا دعوی بیان ہوگا جس وقت یہ تینوں دعوی بیان ہو جائیں گے تو اس کے بعد واقعات آئیں گے انگیار کے حضرت دور علیہ السلام کا واقعہ حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ حضرت سعد علیہ السلام کا واقعہ ان تین واقعات کا تعلق ہوگا آخری دعوی کے ساتھ یہ نہیں کہ پکارنا صرف ایک اللہ کو چاہیے اللہ کے سوا کو پکارنا جائید شرک ہے اس کے بعد حضرت دور طلّہ کی قوم کی تباہی کا تلسرہ ہوگا دیکھو ایک حرام کو انہوں نے حلال کیا تھا اپنے لیے تو حدار کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے یہ باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ان کو خدا اسی بات سے سزا دی کہ انہوں نے ایک حرام کے ساتھ معاملہ حلال والا کیا تھا اس کا بند ہو جائے گا دوسرے دعوی کے ساتھ اس کے بعد حضرت شاہد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوگا شاید علیہ السلام کی تقریب تقریر بھی ہوئی تھی اگر ان کو پکارنا ہے تو اس لحاظ سے یہ لگ جائے گا تیسرے دعوے کے ساتھ شاید والے ترابر کی قوم وہ لوگوں کا پیسہ کھانا حلال سمجھتے تھے حالانکہ پیسہ کھانا کسی کا ماپ شول میں کمی کر کے تو یہ استعمال کرنا حرام ہے انہوں نے ایک حرام کو اپنے لیے کیا کیا تھا حلال کیا تھا تو حضال کو حرام کرنا بھی غلط ہوتا ہے حرام کو حلال کرنا بھی کیا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے حالانکہ شہد اعلیہ اسلام کا واقعہ بیان ہو جائے گے. یہ پانچواں قصہ ہے اس کے بعد کچھ آرے متا سے باتیں کی جائے گی پھر چھٹا قصہ شروع ہو جائے گا حضرت موسا علیہ السلام کا اور موسا علیہ السلام کے اوپر جو مختلف آفواز آئے اور بڑی بڑی پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں کا تلسلہ کیا جائے گا تو موسا علیہ السلام کے اوپر جو آواز آئے پریشانیاں آئیں ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر تبئی ہوئے دریے بھی ہے ایک اس کا نمونہ ہے اور پھر یہودیوں کا مقولہ ہے سیو فار النا اس یہودیوں کے مقولہ سیو فارول نا کی چار وجہ کے ساتھ سردیت ہوگی یہ سورت کے مضامین ہو گئے پورے اخیر میں کچھ آیات کا تبدی ہو جائے گا دوسرے دعوی کے ساتھ کسی کا ترجک ہو جائے گا تیسرے دعویٰ کے ساتھ دو مختلف آیات مختلف ہو دعوا کے ساتھ کیا ہو جائے گی متعلق ہو جائیں گی نبی نے کے لیے تسلی ہوگی پرانی مجید کے سیکھنے کی ترغیب ہوگی یہ اہم صورت میں یہ مضامین آ رہے ہیں ایک دفعہ پہ خلاصہ سن لو صورت کی اقتدار میں یہ دعوی بیان ہوا کہ یہ پرانی مجید پہنچانا ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے دو کٹھانے پڑھیں گے دو کٹھاؤ لیکن تبلیغ میں کمی نہ کرو دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جو کتاب سنالے تک اتاری گئی ہے اس کی تعیداری کرو شیطانوں کے تابع ہو کر اپنے آپ پر کئی چیزیں حرام نہ کر دیا کرو پھر حضرت آدم علیہ صلاح سرام سے جو لوزش ہوئی اور حضرت آدم علیہ صلاح کو بلیہ ہونا پڑا تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے ابے اب آدم کو تو سلام ملی تھی ہوگی غلطی کی بلیہ نہ ہو گئے تم آج بلیہ نہ ہو کر تو کرنا زندگی سمجھ رہے ہو یہ کام تمہارا سیکھ رہی ہے اور پھر خاص طور پر حرام کے پاس بلیہ ہونا یہ تو بات بڑی غلط ہے اس کے بعد کچھ تحفیف کچھ مشارت یہ تیسرا دعویٰ شروع ہو جائے گا کیونکہ خاد سارے جہان کا اور سارے جہان میں سر و بندہ کا چلتا ہے برقت دینے والا بھی اندر ہے زیادہ پکارنے کے لائق صرف بندہ کی ذات ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی دلیل اگلی ہے بعد میں انبیاء کے واقعات شروع ہو جائیں گے پہلے تین واقعہ تیسرے دعوے سے متعلق چوتھا واقعہ دوسرے دعوے کے سب متعلق اس کے بعد ہر تو شہر خان تھے وہ ارتقشہ کا واقعہ دوسرے اور تیسرے جس متعلق پھر ابو صاحب السلام کا واقعہ پہلے نامہ متعلق درمیان میں تو چار سے باتیں کی گئی ہیں موسا علیہ السلام کے مسائل کے چار حال بیان ہوئے پھر تغلیف دلیے میں یہ حوصیت کا مقولا صحیح افرانوں لگا اس کی تبدیل اس کی مناسبت میں ذکر کر دوں گا وہاں جب آئے گئے چار وجہ سے اس کی تبدیل سورت کے مضامین ختم کچھ آیاز متعلق دعو ثانے کے ساتھ کچھ آیا متعلق دعو سال کے ساتھ میں تسلی بنا للی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم اب میم سعاد ان حلقوں کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں کتاب اور لہکا یہ کتاب ہے اور تاریخ میری طرف کیوں پڑی گئی ہے لیکن ذرا بھی تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو نصیحت کرے تو یہ کتاب اس مقصد کے لیے تعریفی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے تو جب اس مقصد کے لیے تعریفی ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا ہے تبدیلی حل کرنی ہے تو نہیں ہونی چاہیے چاہے سینے میں تنگی اس کے پہنچانے سے اس پرانی مجید کے ذریعے سے آپ نے جو انتظار والا کام کرنا ہے تو آپ کے سینے میں تنگی نہ ہے لوگوں نے کو خاص کرنی ہے تنگ کرنا ہے پریشان کرنا ہے لیکن آپ تبدیلی کرتے جائیں اس پرانی مجید کی یہ ایک دعویٰ ہو گیا دوسرا دعویٰ تابل ہو گیا اس کے جو سارا گیا تمہارے کرو تمہارے سے اور نہ تعبل ہو اس کے مرے اور یہاں کے کتنا سوڑا تم سوچتے ہو ماں دلا جی نے قرآن مجید کی تابے داری کرو اور اس کے ماں جو اور یا تمہارے یہ بھی شیاتی آگے لفظ آ رہا صاف انداز جاننے شیاتین اور یاد ناجو جو لوگ ایمان نہیں رہتے ان کے اور یہ کیا ہوتے شیطان تو شیطانوں کی تابے داری کر کے تو کسی حرام کو حرام کرنا یا حرام کو ادار کرنا یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے کتنا تھوڑا سوچتے ہو تو جو مانا صاحب کا ہے وہ تو میں نے بتا دیا اور یہاں سے وہ آپ سے یاطین ہے کرینہ موجود ہے آگے اسی سوچ کے میں یہ لفظ آ رہے ہیں اتنا لمبے سے یاطین اور یا ہم نے شیطانوں کو اور یا بنایا ان کا جو کہ ایمان نہیں رہتے کئی سارے لوگ یہ آگ پڑھ کر تکلیف کے خلاف تکریر کرتے ہیں کہ اور یا کتابیں داری نہیں کرنی اور یہ جو لوگ ہیں مقدین یہ بنا کے اور یا کتابیں داری کرتے ہیں حالانکہ اور سے مراد شیحدین ہیں اور یاد مراد اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں اللہ بھی جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے کہ طبیعت میر امن خایا جو نیک طرح رضو کرتے ہیں اے اندر آ کر بھی ان کا راستہ اختیار کرنا ہے تو جو نیک آدمی رکھی تعبیرداری کرنے کا تو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کم میں کر لیتے دلی بھی ہے کتنی بستی ہم نے آزاد کی پھر آیا ان پر عذاب رات کے وقت یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے ماں کا ہم, ہم فریاد ان کی جب آیا ہمارا عذاب مگر یہ کہنے لگے کہ ہم تو ماں کی بڑے کو نازار تھے پر سبھی ہم پوچھیں گے ان کو جن کی اندر بھیجے گئے اور ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے پوری پوری تبلیغ کی ہے یا کدی پھر ہم ان کے سامنے حال بیان کریں گے اپنے ایرو کے مطابق ہمارا تمنا خیابین اور فائدہ تھے ہاتھ اور پول اس دن ٹھیک ہے جس کے پول بھاری ہو گئے وہ لوگ ہیں فلاپ آنے والے جس کے پول ہلکے ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے آپ میں گسائے بھی جانا اس واسطے کے وہ تھے ہماری کے ساتھ دونوں کرتے والدہ تنخوت کرنا تم بلا سے ہم نے تم کو زمین میں چکانا دیا اور ہم نے تمہاری زمین میں کئی روٹیاں بڑھائی کتنا چوغا چوکا کرتے ہو والا تھا سالہ دینا ہم نے تم کو پیدا کیا تمہاری صورت بھی ہم نے بنائی پھر یہ بات بھی ہے تو یہ سما تعدی میں سیکھنے کے لیے ہے پھر ہم نے کہا تھا یعنی یہ بات بھی ہے کہ ہم نے کہا تھا بچوں کو سہدا کرو آدم کو سب نے کیا مگر نہ کیا ہوا کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا تو یہاں لا دادان میں زائد ہے یہاں مامالا کا ذات و دادا ہے اور دوسری مقام پر ہے مام مالا کا انتظام اس سے یہاں ہم دار تو زائد سمجھتے ہیں تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تو شیطان بول ابلیس ہے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں تجھے مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بڑھایا مٹی سے تو آگ سے میں بڑھا میں اونچا ہوا تو ایک پنچی ہستی ایک ایسی ہستی کو جو کہ سردی اس سے کم ہے اس کی تعظیم کیسے کرے گا ادھر جائے یہاں پہ سے ہار کے ذریعے کرتا ہے اس میں بس تعظیم کو تو ہے کہا اسے مجھے مہرت ہو اس دن تک کے لوگ اٹھایا جائے گا تجربہ بڑی مہرت ہے کہا جب ہم بیمار ہو گئے تو ہی کہہ لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سی دیرا اور پھر آؤں گاؤں پر आगे से पीछे से दाएं से और बाएं से और अपना फायदा पूर्व के अंसर को शुक्र करने वाला का कहा अगर रुच बारू मोम्मत हो रहा ये जो अहमद है ना आगे पीछे दाएं बाएं से या तो मतलब यह है कि हर हिदा करूँगा इंसान को गुमराह करने का आगे से भी आऊंगा पीछे से भी दाएं से भी बाएं से भी और कुछ लोगों ने कहा आगे से आऊंगा लेकिन आगे रुकावट बनूंगा इंसान चाहता है आगे की तरफ जाना आहोट्री بدھائی کے لیے بدائی حاصل کرنے کے لیے میں آگے آ جاؤں گا اور آخر اس سے لوگوں کو روکوں گا سی چیزیں سے آؤں گا یہ دنیا کی طرف لوگوں کو پھینکوں گا دائیں طرف یہ کہنا ہے حسنات سے کہ دائیں طرف سے آؤں گا یہ میں حسنات نہ کرنے دوں گا بائیں طرف سے آؤں گا یہ بھی صحیح کہ وہ تک انسان ہوا کرے گا اور تو نہ پائے گا اس کے کچھ ضرور کرنے والا آرز میں رہا اللہ نے کہا نکل یہاں سے مذمت کیا ہوا تو گیندہ ہوا جو بھی تیرا से سے میں نے جنم بھر دیا تم سب سے اور اے آدر اور تیری بیوی جنم میں بس کھاؤ, کھاؤ نہ جانا کہ ہو رہے ہو کے سال میں بس مساج کو شہ خان نے یوگ دیا یہاں نے یوگ دیا میں نامی آکرت ہے نامی آکرت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک کام ہوتا ہے آگے یہ تو خیال نہیں ہوتا جس کا انجام ہی ہوگا اچانک انجام وہ ہو جاتا ہے جیسے مدرو مو کے مبنی پیدا ہو اخیر انجام کے ہے مرنا ہے مکان بناؤ اخیر انجام کے ہے مکان میں بحران ہو جانا ہے تو کوئی آدمی مکان اس واسطے بناتا تو نہیں ہے کہ یہ مکان کے عہدے حیران ہو جائے لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مکان حیران ہو جایا کرتے ہیں تو شیطان نے بس مزہ تھا شیتان کو یہ نہیں پتا تھا یہ اس کو اندازہ تھا کہ جب یہ میرے مسوزے میں آئیں گے غلطی کریں گے کچھ سزا ان کو ملے گی یعنی یہ نہیں پتا تھا اس کو ان کو سزا بھی ملے گی ان کی شرکا بھول جائیں گی تو یہ ہاردا یہ نامی آتا بتائے اور ان کے لیے شیتان ہے تاکہ کھو جو ان کے لیے جو چھٹی ہوئی تھی ان کی شرمکا اور کہا نہیں منع کیا تم کو تمہارے رام اس طرف سے مگر اس اور سب میں کھائی کہ میں تمہارا بڑا بیدبھاؤ ہوں اور باہر देकर بھی اور ہم کو دھوکہ دے کر برمدہ اور پھر در چکا انہیں اس درخت کو خود بھی ان کی جیور کی شرمکائے اور لگے اپنے آپ और جنم کے پتے لگے جائے اور آواز بھی رب نے کیا من نہ کیا تھا درخت سے اور کیا شہ خان تمہارا پورا دشمن ہے دیکھو نا قرآن مزید میں دوسرے مقام پر آتا ہے ناسی آدم آدم اور آدم ایک بار پر پکا نہ رہا یہاں یہ نظر آتی ہے کہ شیطان نے بس مجھے میں یہ بات کہی تھی کہ ماں ہال تمہارا لوک ماں حال ہی شہدرا تم کو تمہارے نامی اس طرف سے بنا اس واقع کیا تاکہ سے نہ ہو جاؤ یا سدا رہنے والے نہ ہو جاؤ تو گویا کہ خدا نے جو بنا کیا اس کا ذکر کرتا ہے شیطان اور اربتہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے جو بنا کیا تھا نہ اللہ تعالی نے تو وہ خاص کہ تم کو بلند مقام حاصل نہ ہوتا ہے تو آج کہ اللہ تعالی نے تم کو منع کر کے تمہارا ساتھ یادی کی ہے اور آگے بھی ذکر مقاصہ ممبا قسم بھی کھائی کہ میں تمہارا کیا ہوں خیر خواہ ہوں اور اللہ جو تم کو منع کرنے والا تھا وہ خیر خواہ نہیں ہے اور میں جو تم کو اس درخت کا پھل کھانے کا کہتے ہو میں تمہارا کیا ہوں خیر خواہ ہوں اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد اگر ہرتے آدم نے وہ پھل کھایا ہے تو پھر آدم کی بھول تو نہیں بنتی اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے کہ آدم سے کیا ہوئی تھی بھول ہوئی تھی اس کو حل اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہوئی تو آدم سے بھول ہے شیطان کے مسوسے کی وجہ سے, سے پھل کھا بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پر ایک گرام قائم کر رہا ہے کہ دیکھو نا میں نے منع کیا تھا تو میرے منع پر قائم نہ رہے اس کا مطلب یہ ہوا اس شیطان نے پھر تم کو یہ باہر کرا لیا کہ میں تمہارا خیر خواہ نہ تھا شیطان تمہارا کیا ہے خیر خواہ ہے برائے شیطان نے تم کو یہ باہر کرا لیا کہ اللہ کا منع کرنا یہ اللہ کا منع کرنا اس بات سے تھا تاکہ تم کسی کمال کو نہ پہنچ سکو تو یہ انظام کے طور پر بات کہیں جاری ہے مثلا اگر فرض کرو ایک ایکلن کو استاد نے اٹھائے کہ تو یہ کتاب پڑھ رہا ہے سبق پڑھ رہا وہ استاد کی بات کی بجائے کسی اور دوسرے تارکرم کا کہا مان کر کچھ اور کام کرے پھر وہ آ جائے یعنی مجھے تو نقصان پہنچ گیا تو استاد سے ٹھیک ہے نا پھر میں تو یہ سمجھایا تھا نا تو پھر میں تو تیرا خیر خواہ نہ تھا نا وہ جو فلانا تارکرم تیرے پیچھے پڑھ گیا تھا وہی تیرا کر گیا تھا خیر خواہ تھا نا تو یہ ایک الگ دیا جاتا ہے اس آدمی کو جو آدمی کسی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو یہ ساری بات اسلام کی ہے ویسے آدمی سے وہی بھول ہے اللہ اسلام قائم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی بات مانی ہے میری بات نہیں مانی تو ہونا صحیح ہوا کہ شیطان تیرا और تھا اور میں پھر تیرا کیسا نہ تھا کام زلمسرآنے لگے ہیں ہمارے لب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا وائل ہوا اور اگر تم ہم کو بخشے گا نہیں اور ہم پر مہربانی نہیں کرے کہا جا کے تو اندر ہی کہا اتر جاؤ بعض تمہارے کے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا آئے اور انہوں کو کرنا ایک وقت تک بال افری آتا یونا اندر ہی کہا اسی میں جیو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے یا بنی آدم اب یہ واقعہ بیان کر کے جو اصل مقصود ہے اس مقصود کو ذکر کیا جاتا ہے اے بنی آدم ہم نے وہ تم پر ایک لباس جو جھانک ہے تمہاری شرم کا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک روزت اور زینت بھی ہے اور لباس سے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے تو گویا کی شرمکا بھی ڈانٹی گئی زینت بھی باندھ گئی تکوا بھی حاصل ہوا تو پھر یہ تین چیزیں چھوڑ کر تو تم بے رہنا ہو جاؤ یہ کتنی غلط بات ہے لباس تقوی کا وہ فکر ہے یہ اندر کا حکم ہے تاکہ لوگ نصیب پکڑے اے اعظم شہ خان تم کو دے جیسا اسے نکھا تھا تمہارے ماں باپ کے جنت سے وہ تباہ رہا تھا اسے ان کا نباس تاکہ دکھا دے ان کو ان کی شرمگا ہے تاکہ وہ شیطان دیکھتا ہو تو تم کو وہ اور رویلا جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے اللہ کہتے ہیں جب تم ملینا ہوتے ہو نا تو شیطان پلے کھڑے ہو کر تم کو دیکھتا ہے تمہاری اس بلین کی پر شیطان کہتا ہے دیکھو میں نے انسان کو کتنا الو بنا دیا ہے یہ شیطان اپنے کپڑے اتارے یہ انسان اپنے کپڑے اتارے بیٹھا ہے زینت کو اسے چھوڑا ہوا ہے شرمگا اس کی کھل رہی ہے تو شیطان تو تم کو دیکھ کر حصی ہوتا ہے تمہاری اور تم شیطان کا گھر مانگ کر کبڑے اتارتے ہو تو یہ ساتھ کا مطلب ہو گیا لیکن کچھ لوگ اور یہ بات ایسی نہیں جو کہ میں نے سنی سنائی بات کر رہا ہوں یہ آج پڑھی گئی میں ہمر خدا اللہ وسلم کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے ایک مناظرے میں اور مناظر نے کہا دیکھو شیتان کے متعلق آتا ہے کہ شیطان دیکھتا ہے تو شیطان دیکھ لیتا ہے اور پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں دیکھتا اب دیکھو یہاں تو بات کیا ہو رہی ہے کہ تمہارا شرنگاؤں کا کھلنا اس کو شیطان دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے تو پیغمبر تو ایسی باتیں نہیں دیکھتے ہوتے یہ کہنا کہ یا جب شیطان دیکھتے ہیں تو محاذ اللہ پھر پیغمبر بھی دیکھتا ہے یہ بڑی ہچائی کی بات ہے لیکن لوگوں کی حمایت ہوتی ہے سوچتے نہیں کہ مولوی ہمارا کیا کہہ رہا ہے اور مولوی کی بات پر لوگ لگ جائے گا ہم نے کیا شیطانوں کو بری ہو کر لوگ مار نہیں رہتے اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیا کا کام کہتے ہیں اسی بے بےحیجیائی پر ہم نے پایا تھا اپنے باپ دردوں کو اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے یہ نہیں اللہ کا حکم ہے کہ کپڑے اتار کر جواب کرو تو, تو کہ اللہ بے حجائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم کہتے ہو اللہ کا ذمے کو بات تم جانتے نہیں تو ان کو کہے کہ میرے رام کا حکم ہے کہ ٹھیک بات کہی جائے انصاف کی بات کہی جائے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے سیدھے رکھو ہر مسجد کے بعد اور پکارو اللہ کو خارش کرتے کے اس کے لیے پکار دو جیسے اس خدا نے پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ بھی لوٹو گے ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہوئی یہ کون ہے جن پر گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے شیطانوں کو اپنا منی بنایا اللہ کے سوا اور سبھی چہرے مرا پانے والے ہیں یا منی آ جاؤں ہزار سینا تک اے بنی آدم سینت اپنی اختیار کرو حال مصر کے پاس اور کھاؤ اور پیو اور ہاتھ سے نہ بڑھو کہ حاقی کرنا ہاتھ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا کئی سارے لوگ وہ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حد کرنے کے لیے آئے ہیں نا تو بوجھ بھی نہ کھائیں گرمی بھی کھائیں اور کئی لوگ راہ بن جاتے ہیں اور راہ آبادیت کی وجہ سے وہ بوجھ کھانا اور گرمی کا استعمال کرنا اپنے لیے روک دیتے ہیں اندر بھر باتیں کام نہیں کر رہے کپڑا بھی پہننا ہے جو چیز اندر نے کھانے کے لیے دی ہے وہ کھانی بھی ہے جو چیز خدا نے پہلے کے لیے دی ہے وہ بے شک پہلے آدمی اور آپ کھاؤ پیو جو چیز پینے کے لیے خدا نے مہیا کیا ہے اس کو پینا بھی پی چاہیے البتہ یہ بات ضرور ادا کہتے ہیں کہ ہاتھ سے بڑھ کر کھانا پینا ٹھیک ہوتا بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہاتھ سے بڑھنے والوں کو اور من تو مطلوب کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو یہ تو دماغ ایک زینت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دکھا دی اور کس لیے حرام کی یہ پاکہ چیزیں کھانے کی یہ چربی یا یہ گوشت یہ اللہ نے کب حرام کیا ہے تو جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی کام کا انسان اپنے آپ پر حرام بنا دے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں پھر ایمان والوں کے لیے ہوگی نہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں نے اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کر دیا نہیں استعمال کرتے ایمان والوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ایمان والوں کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی میں اور کیا نا کہ ہوں گی خالصی مانداروں کے لیے کزار کر اللہ راجات کس طرح فوج کر بیان کرتا اس قوم کے نیچے جانتے ہیں وہ کہے یہ چیزیں اللہ تعالی نے حرام نہیں کی میرے رب نے حرام کی بے حیائی کی باتیں جو سال بے حیائی ہے اور جو چھپی بے حیا ہے اور گناہ کو حرام کیا جاتی کو حرام کیا نہ اور یہ حرام کیا کرتا کہ شریف بڑا اس کو جو اس کے بارے میں کچھ سب نے نہیں کی اور یہ حرام کیا گھر میں وہ بار بولے تم نہیں جانتے وہاں پنچ نہ جلد ہر امت کے لیے ایک وقت ہے پھر جب آپ پہنچے ان کا وقت ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتے اور آگے تو ہو ہی نہیں سکتے دیکھو نا ہر امت کے لیے ایک وقت ہے جب آ وقت تو ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتے وہ راہ سنگھ آگے نہیں ہو سکتے اس پر اشکار پیدا کیا گیا کہ وقت آنے کے بعد پیچھے ہونا اس کا جو امکان ہوتا ہے جب وقت آ تو آگے ہونے کا تو امکان ہی وقت آجو آیا ہے تو آگے پھر کیسے ہونا ہے تو پیچھے ہونے کی نبی کرنا تو ٹھیک ہے آگے بھی نہیں ہو سکتے اس کی نبی کرنا تو کوئی ٹھیک نہیں ہے تو پھر مختلف مانی کے اندر ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے حل کریں گے کہ اس کو لا یا سافنا پر اتب نہ کریں گے بلکہ نیک اندر فراز رہا اجاز رہا یہ جو شرط اور جزا ہے نا اس مجبوری پر کریں گے اس عطب کا معنیٰ اس طریقے سے کر لیں تو بندہ آسانی سے سمجھ ہے ہر امت کے لیے ایک وقت آئے آگے بھی ہو سکتے اور جب وقت آج ہے پھر پیچھے بھی نہیں ہو سکتے ہر امت کے لیے ایک وقت آئے آگے نہیں ہو سکتے اور جب وقت آج ہے تو وہ ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتے تو معقوم کا معنیٰ پہلے کر لیا جائے نا اور ماتو فلا جو سارا ہے جملہ چپیا اس کا معنی پیچھے کر دیا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آنی آسان ہے یہ تو ہے وہ بات جو کہ مسلمانی کے اندر لکھی ہوئی ہے لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ محاورہ ہوتا ہے کام خاں یہ بنانا کہ یہ مجموعہ شرط اور جزاف رہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر پہلے آگے پیچھا کوئی نہ ہوگا تو یہ محاورے میں لوگ کہتے ہیں اس کی نثال اس طرح ہے جیسے ایک آدمی گات خریدار دکاندار کے پاس جاتا ہے اور دکاندار ایک چیز کا ایک بھاؤ بتاتا ہے تو گاہ اور خریدار کہتا ہے کہ یہ کچھ ود گھاٹو تو وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دل ود کر دیتے ہیں تو وہ گاہ کہے گا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہی تھا کہ کچھ کم کرو لیکن دفت ہے وہ یہی بولتا ہے تمویش لیکن کم و بیش پیش اس کے مقصد ہی ہوتا کم ہی اس کا کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے تو اگر وہاں دکاندار یہ کہہ دے کہ کیا تو جو کہہ رہا تھا کہ کچھ کم کرو یا زیادہ تو کم تو میں کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں زیادہ کر دیتا ہوں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ دکاندار نے اس کی کے محاورے کے بعد ٹھیک بات کہی ہے بلکہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے محاورے میں ایک نفر کہہ دیا ہے تو یہاں بھی یہی ہے وقت آ جائے آگا پیچھا نہیں ہوتا ہے غریبی و خواہن تقلف کرنا اس کو مجبورہ شرط اور جداب اور کیا بڑھاؤ معصوم بڑھاؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا بری آدم اے بری آدم تمہارے پاس رسول آئیں گے تم میں سے سنائیں گے تم کو میری آتے پھر جس آدمی کی تکوا اختیار کی اور اصلاح کی ان پر دائفونی ہوتا ہی وہ ممکن ہوں گے دیکھو نا مرزا ہی کہتے ہیں دیکھو صاحب قرآن میں آگے ہے اے احمدی عالم تمہارے پاس کئی رسول آئیں گے اور یہ استقبال کا کرنا ہے تو گویا کہ اندر دادا اس قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آئندہ بھی تمہارے پاس رسول ہو آئیں گے اگر قرآن مجید کی شاید کا یہی مطلب تھا کہ قرآن مجید کے نازر ہونے کے بعد آئندہ کسی زمانے میں کئی رسولوں کے آنے کا ذکر تھا تو یہ پورے تیرہ سو سال گزر گئے اور تیرہ سو سال گزرنے کے اخیر میں پھر ایک ہی ادال پر نبی ملا کا غلام احمد کا دن جس کی آنکھیں میں ٹھیک نہ تھی تو یہ رسول اگر آنے ہیں تو پہلے تیرہ سو سال میں رسول کیوں نہیں آئے سیدھی سی بات ہے وہ جو پہلے نفرت آئے نا ایک تو اب یہاں سے چلے جاؤ سارے اس وقت یہ بات کہی ہے ری آلو تمہارے پاس کے آئیں گے رسول اور آئیں گے کہی ہے کہ پہلے پارے کرنی یہ آٹ آئی ہے وہاں یہ جی لگو گا اے متبینا جبیا بھائی ماہیا کی نقبی ہوسن میری طرف سے ریت آئے گی پھر ہم دیکھیں کہ کون ذہن کی تابےداری کرتے اور کون تابے داری نہیں کرتا اسی طریقے سے سورج پوار کا اے متابینہ جبیا بازو بھائی ماہیا کے روکمن ہوتا تو گویا کہ یہ بار کچھ کچھ کہیں گے اب یہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ آدم کو اور آدم کی اولاد جو آدم اور بھائی ہوا کے زمن میں تھی اور کو کہا چلے جاؤ پھر آدم کو جو نکلنا تھا اس وقت ہوا جب کہ آدم کا لباس بھی اتارا گیا تھا شیطانی اخبار کی وجہ سے بختی ہو گئی تھی ان سے تو یہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ یہ لباس اپنے آپ پر حرام کرنا یہ تو تمہارے اپنے کو سزا ملی تھی اور تم نے آج لباس پہنا اپنے آپ پر حرام کیا ہوا ہے یہ مسئلہ درمیان میں بیان ہو گیا پھر یہ وہ بات جو کہ پہلے دو اور مقام پرانی بجلی میں موجود ہے وہ بات من پوری نہیں ہوتی اس بات کو پورا کیا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ بات کہیں اب اکل جاؤ پھر آدم کی اولاد تمہارے پاس رسول آیا کریں گے تم میں سے تمہارے اوپر میرے حالات پر اگر سنائیں گے میری آیا پھر جو آدمی تکوا اختیار کرے نہیں کوئی ڈرون پر ہوتا ہے وہ غمکین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری حدم اور قبر کیا وہ لوگ آل والے ہیں وہ اس رہیں گے بہ مان خاٹو تہذیب پھر کون بڑا نارم نصیح اللہ کو جھونڈ باندھے جب کی باتوں کو بلایا گئے نار الصیب کتاب ایسے لوگوں کو پہنچ کر رہے گا ان کا اچھا کتاب سے حقاعت ہم یہاں تک کہ جب آتے ہو کے پاس ہمارے بھیجیے بھلکے جان قدر کرنے کے لیے تو کہاں کہتے ہیں کہاں گئے جن کو تم گوپال سنگھ اللہ کے سوا تو وہ کہتے ہیں ہم سے گم ہو گئے اور ربئی بچے اپنے آپ پر یہ پکار سکتے دیکھو نا یہ مسئلہ کہ غیر خدا کی جو پوجا کرتے تھے تو جن کو پکارتے تھے تو یہ سواد جو آپ مشرق سے ابھی وہ دنیا سے جا جاتا نہیں کچھ سواد جواب ہو جاتا ہے کہ وہ جن کو تو پکارتا تھا وہ کہاں پہ اور وہ بندہ وہاں اقدار کرتی رہتا ہے کہ سب بھی بندہ اب وہ میرے کام نہیں آ رہا ہے کمر کے اندر سواد جواب بعد بھی ہوگا جاتا ہے کا قیامت کے سوال جواب ہوگا نماز پڑھی تھی یا کہ نہیں پڑھی تھی تو یہ تو لوگ بڑا بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جواب جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا لیکن یہ جو کیا پہلے ہے ابھی زندگی کے آخری گھری میں یہ سوال جواب تو ہے قیمتیں کے بارے میں تو چیزیں کے بارے میں سوال جواب اس دنیا کے اندر ہو جا رہا ہے تیرا چیزیں ٹھیک تھا یا کہ غلط تھا اور پھر قبر کے اندر بھی سوال جواب ہوگا اس حدیث کا تو مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کا ایمان ثابت ہو گیا تو وہ تو مہم ہیں ان سے سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہو جائے گا تو نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن ظاہر بات ہے عقیدہ پہلے اور آمار کیا ہے بعد میں باقی سارے آمار میں سے اہم کیا ہے نماز ہے اس انداز سے اگر جو آدمی نماز کی اہمیت بیان کرے تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے بعض اب خود فرمایا داخل ہوگا جماعتوں میں جدید ان سے پہلے جنوں کی اور انسانوں کی آڑ میں جب کبھی داخل ہوگی ان جماعت تو جو اس سے پہلی جماعت آ گئی ہے میں اس کو دان کرے گی اتنا اس کے سارے تو کہیں گے پچھلے پہلو کو اے ہمارے گھر انہوں نے ہم کو گمراہ کیا پس اور آپ کا کال رکن دن ذیب اللہ گا ہارے کے لیے دُبنا ہے بلا کے اللہ تعالیٰ تم جان کر کال خودہ ہوں اور کہیں گے پہلے پچھلوں کو پس نہ تھا تم کو ہمارے پر اب تک وہ حالات مدرس کے دیتے ان نملوں کا جاتے گا جن لوگوں نے مثلا ہے ہماری آٹھوں کو اور سے نہ کھلیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہ داخل ہوں گے جنگل میں اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو شاید باتیں اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل بھی ہو سکتا کسی جگہ سے جنگل میں جانا محاور ہے اس طرح ہم برا دیتے ہیں اپنی زمین کو ان کے لیے جہانم سے بچونے ہیں اور اوپر سائبان بھی ہے آپ کے اور اس طرح ہم زیادہ دالوں کو تکلیف کے بعد مشارت اور جو لوگ ایمانداروں نے کام کیے ہم کسی جی کو تکلیف نہیں دیتے مگر جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے وہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ورزان اس پورے اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سیدھوں میں بخم کی آئی بیٹھی ہوں گی نیچے نہ رہے یعنی دنیا کے اندر بعض دو ایمان والوں کی بھی اپس میں رنجش ہو جاتی ہے کل قیامت کے لئے دن وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے اور کل تمہیں اپنے سامنے سامنے بیٹھے ہوں گے دنیا کے اندر علماء لمائے بھی ایک دوسرے کے اوپر مال اکاط کے بات کرتے رہتے ہیں تو یہ باتیں دنیا کے اندر کیا ہو جائے گی ختم ہو جائیں گی قیامت کے لئے دن یہ سارے لوگ جنگل کے اندر پہنچے ہوں گے آپس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف ہے اور اس وجہ سے کوئی خبریں بھی آئی یہ ساری خبریاں ختم ہو جائیں گی وہ کارو اور کہیں شکر اور شدہ کا جس اللہ نے ہم کو اس کی رانمائی کی اور ہمارا تھے کہ ہم راہ پاتے اگر ہم کو اپنا ہدایت نہیں دیتا آئے تھے ہمارے رب کے رسول سچا دین لے کر اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث کیے گئے بیمار تم کا من اس پر جو تم کرتے تھے ونا شاید شاید نار بنا اور ساگو جنت ہے جنت والے آواز دیں گے نو رخواروں کو کہ ہم نے پا جو ہم سے ہمارے راب نے پیدا کیا ٹھیک کیا تم نے بھی پا لیا کہ تمہارا ہم سے وی کیا لیے ٹھیک وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی پا لیا تو یہ جنگی الگ جام دینے کے لیے دوستیوں کو یہ بات کہیں گے پھر اعلان کرے گا اعلان کرنے والوں کے درمیان ادانت ہے اللہ کی سالموں پر کون ظالم جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی اور وہ آلو کا انکار کرتے ہیں وہ بہنا ہوگا حجاب اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے یہ تو ہے جنت والوں کا دولت والوں سے بات کرنا ہے آراض ایک مقام ہے کچھ لوگ آرات میں پہلے جائیں گے بعض میں ان کو جنگل میں جانے کا موقع ملے گا یہ لوگ جو آراض میں پہلے جائیں گے اور جن میں بعد میں جائیں گے ان کی بھی آوازیں ہوں گی آراف پر سبھی آدمی ہیں وہ پہچانتے ہیں فری قہل کو اور کے نشانات سے اور وہ آواز دے گی جنرل والوں کو سلام ہے تو پر نہ چوری ہوئی جنرل میں ان کو امید ہے کہ وہ میں چلے جائیں گے اور جب ان کی آنکھیں پھیلیں گی آپ والوں کی طرف تو کہیں گے ہمارے ساتھ ہم کو سالن قوم کے ساتھ نہ کرنا ہم کو جن میں پہنچانا اور کئی آدمیوں کو جن کو پہچانتے ہوں گے ان کے نشان سے تو کہیں گے کتنا کام آئی تم کو تمہاری جماعت اور وہ جو تم تبر کرتے تھے وہ تمہارے کام کوئی نہ آیا نہ کم تم کیا وہ کہ تم نے قسم کھائی تھی کہ اندر ان کو کام رکھنا پہنچائے گا ان کو تو کہہ دیا گیا ہے داخل کے جنگل میں نہیں کوئی ڈر تم کو رہنا ہی تو ممکن ہوگئے وہ نارا ساب سابو جنگا آواز دیں گے جنگل والوں کو کہ ہمیں بھی کچھ دو پانی سے یا اس میں سے جو تم کو اندر روزی دی کا وہ کہیں گے اللہ نے ابھی پانی بھی حیران کیا اور یہ جو ہم کو روزی تھی، یہ بھی حیران کی کافل بات یہ کون کاغذ ہیں جن نے اپنے دین کو کھیل تماشا بڑھایا اور روکے میں زیادہ کو دنیا کی زندگی نے فارو جو نمسا ہوں آج ہم ان کو بھولیں گے جیسا کہ وہ بھولے اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہ وہ پھر ہماری آیتوں کا انکار کرتے تو چونکہ وہ ہماری آزاد کا مقابلہ کرتے اس واسطے ہم ان کو نولت میں ڈال کر وہ معاملہ کریں گے جو ایک بھولے ہوئے ساتھ معاملہ ہوتا ہے دوبارہ کر دی نہ ہوں یہ اور ہم لائے ان کے پاس کتاب خوب سنائی ہم نے علم پر ہدایت اور رحمت اف قوم کے لیے جو کہ مانداتے ہیں آدھی ہم ضرورا یہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جو اس کتاب میں قیامت کی بات کہی گئی ہے وہ پوری ہو تو جس وہ بات پوری ہوگی اور تعمیر سامنے آ جائے گی کہیں گے اس دن وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو بھولا اس سے پہلے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے تھے سچی بات لے کر کیا ہماری تو سفارشی ہی ہیں کہ وہ سفارش کر دے ہمارے لیے یا ہم کو دنیا میں واپس جانے کا موقع ملتا ہے ہم وہاں جا کر کام کریں خلاف اس کے جو پہلے ہم کام کرتے تھے اب ہم کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے کام پہلے غلط تھے ہم جائیں دنیا میں اور دنیا میں جا کر اچھے کام کریں خسارے میں جا رہے اپنے, اپنے کو اور گم ہو گئے جو, جو یہ جھوٹ باندھتے تھے ان نروں کو اور حالت استعمال یہ تیسرے دعوے کا باہر سے بھیان شروع ہوتا ہے تمہارے رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنا زمین بنائی چھ دن میں آسمان زمین پیدا بھی کرنے والا اللہ پھر عرش بھی اندر نے اپنے آپ سنبھال رکھا ہے یعنی حکومت بھی اللہ خود کر رہا ہے یہ نہیں کہ خدا کو کے گھر میں پیدل خود کیا ہو اور اس کے بعد اس کسی اور کو دے دی ہوں کہ تم اس جہان کے اندر سروکار ڈھانگتا ہے رات کو دن بھر کرتا ہے وہ دن رات کو یا طرف کرتی ہے رات دن کو دونوں مین کیے گئے تیز تیز یعنی رات کے بعد دن جلدی آ جاتا ہے دن کے بعد رات جلدی آ جاتی ہے اور پیدا کیا سورج کو چاند کو کاروں کو یہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اندر کے حکم سے جو سورج کی ڈیوٹی ہے سورج جتان کر رہا ہے جو چاند کی ڈیوٹی ہے چاند پوری کر رہا ہے ستاروں کے ذمہ جو کام ہے ستارے کر رہا ہے سن لو پیدا بھی اندازہ نے کیا اور امر بھی اندازہ کا چلتا ہے سارے عالم میں خدا ورد کریم کا حکم کرتا ہے برکت دینے والا بھی اللہ ہے تو ربا ہے سارے جان کا جب خلق بھی اللہ کے لیے امر بھی اللہ کے لیے برکت دینے والا بھی اللہ تو اپنے رات کو پکارا کرو گر گراتے اور چکے بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا آگے بڑھنے والوں کو اور زمین میں فساد نہ کرو اصلاح کے بال یعنی ایک اللہ کو پکارنا یہ تو کیا ہے اصلاح ہے اور اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا یہ کیا ہے فساد ہے یہ ہردا ڈر اسنا ہو سنا کے بعد فساد نہ کرو اور پکارو امدہ ہی کو دل کے وقت بھی اللہ کو پکارو امید کے وقت بھی اللہ ہی کو پکارو بے شک رحمت مطلب اللہ کی قریب ہے لیک کرنے والوں کے اب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ جب برکت دینے والا پیدا کرنے والا امدا ہے تو اللہ کو پکارنا جس کے لیے ایک چھوٹی سی دلی نگری آئی ہے اس کے بعد پر دلال نگری ہے شروع ہو گیا اور وہی یعنی بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لانے والی اس کی رحمت کے آگے اتہاں قدرت صحابن یہاں تک جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہے بادل بھاری بھاری ہم ان بادلوں کو ہانگ کر کے جاتے ہیں ایک ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہوتا ہے پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل کے ذریعے سے پانی کو پھر ہم نے نکارتے اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کا میگا تو دیکھو بارش ہوتی ہے بارش ہونے کے بعد زمین میں سبزہ آ جاتا ہے زمین مری زندہ ہو جاتی ہے تو یہ درمیان میں جملہ ہو سکتا کسی طریقے سے آپ مردوں کو بھی دکھا دیں تاکہ تم دھیان میں یہ جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے رب گرام حکم سے تو پانچ زمینیں ایسی ہوتی ہے جہاں سبزہ پیدا ہو سکتا ہے کانچ اچھی ہوتی ہے اور وہ زمین کا حصہ جو کہ گندہ ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر نہ اس طرح ہم ٹھیل پھیلتے لاتے آتے ایسی قوم کے جو بھی شکر گئے اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ قرآن آ رہا ہے لوگوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے جیسے زمین کی استعداد مختلف ہے کئی سے اچھا سمنا پیدا ہوتا ہے اور کئی کانٹے وغیرہ ہی بنتے ہیں تو اسی طریقے سے انسان کی استعداد مختلف ہوتی ہے کئی انسان رائے ہاتھ کو قبول کرتے ہیں اور کئی انسان رائے ہاتھ کو قبول نہیں کرتے لگاتار سماعت اب یہاں سے انبیاء کرام کے, کے واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ پہلے تین واقعات ان کا تبد کر تیسرے دعوے کے ساتھ ہم نے بھیجا نیور جی احترام کو اس کی قوم کے پاس نور احترام نے کہا ہے قوم بندگی کرو اللہ کی نہیں تمہارا کوئی معلوم اس کے سوا انخاخوح میں درستوں کے پر بڑے دل کے سامنے کارل ماداؤں من کو ہی بولے سردار اس کی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھے پوری گمرائی میں مزہ کون کے ہیں المدید کلوبوں میں جلال وسار میں جمال وسا بھی ازما ہند نور مانے ان کے جلال و جماعت سے لوگ کیا ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور جہاں یہ بیٹھتے ہیں تو کئی بندے ساتھ ہو بیٹھتے ہیں یہ علاقے کے بڑے افراد چودہ صاحبان یا علاقے کے جو پیر و مشرد ہوتے ہیں ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو یہ ملب بولتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تجربہ کھلی گمرائی میں اللہ نے فرمایا ہے میری قوم میرے ساتھ گمرائی کوئی نہیں میں تو اصول رب العالمین کا میں تم کو پہنچا دوں اپنے کے پیغام اور میں تمہاری خیر خریش بھی کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں اگر شروع ماتم نہیں جانتے کیا تم کو تعجب ہوا کہ آج تم کو نصیحت سے ایک آبی پر جو تمہیں میں سے آئے تاکہ تم کو ڈر سنائے اور تاکہ تم پر پرہیزگاری کرو اور تاکہ تم پر حیران کیا جائے فقص ماضی سماری بس وہ لوگ اس کی ترغیب کرتے رہے پھر ہم نے مزاح دی اس کو اور ان جو ایماندار تھے اس کے ساتھ کشتی میں اور غلط قدیوں کو جٹوایا ہماری باتوں کو تاکہ وہ جترانے والے اندھے لوگ سے اس واسطے وہ تباہ ہو گئے دوسرا واقعہ اس کا بھی تندر ہے تیسرے دعوے کے ساتھ بیجا ہم نے آج بھی طرح کے بھائی حد السلام کو اسے نے کہا میری قوم بندگی کرو اللہ کی نہیں تمہارا کوئی معلوم اس کے سوا تو کیا تم ڈرتے نہیں کہنے لگے اس کے بعد کافت اس کی قوم کے اندر نواغ کا ہم دیکھتے ہیں سجے بے وقوفی میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھٹتا ہے تو لوگ کیا امر کو کہتے ہیں کہ ما جنگا تمہارے پھر حماقت اور بے وقوفی پائی جاتی ہے پھر نے کہا ہے میری قوم میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں کوئی حماقت نہیں میں تو حسور ربو العال کا میں کون چاہتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغام اور میں تمہاری خیر خاو مانتی کیا تم کو ترجم آیا اس سے کیا یہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے آپ سے تم میں سے ایک مرد پر کہا کہ وہ تم کو لڑائے ورز کرو اور یاد کرو جب اس میں تم کو جانشین کیا لو علیہ السلام کی قوم کے بعد اور دیکھو اللہ نے تمہارے مدد کے اندر کھڑا کیا اور پھیلاؤ پیدا کیا یہ تمہارے دہ کے اور بڑے مضبوط ہے بڑا جسم مضبوط ہے بس یاد کرو اللہ کی نیم سے کہا کہا کہنے لگی کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہا کہ ہم تیرا یہ مسئلہ مانگیں ہم پوجا کریں اور چھوڑ دے ان کو جن کی پوجا کرتے ہیں باپ دادے تو نہ ہم پر وہ آزاد کرتا ہے اگر تو سکتا ہے کہا نے کہا کہ واقعہ ہو چکا تم پر تمہارے طرف سے تکلیف بھی واقعہ ہو چکی ہے بھی یعنی قریب وقت ہے جب تمہارے پر یہ آزاد آنے والا ہے کیا تم اسے جھگنتے ہو تم ناموں کے بارے میں جو نام رکھ دیا تم اور اندر ان کے بارے میں کوئی سکسان اور کوئی دلیل نہ کرنے کی یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نام تو لوگ آپ ہی رکھتے ہیں اور نام رکھنے کے لیے کوئی سمن ثبوت کو نہیں چاہیے دلیل کونی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ وہ نام رکھتے ہیں نا وہ نام ایسے رکھتے ہیں تو ناموں کے لیے دلیل ہونی چاہیے مطلب شیخ ابد القادر کی دانی کے بارے میں نام رکھا کہ وہ دست لگی ہے یعنی کہ وہ ہماری امدادیں کرنے والے ہیں آپ کیا شیخ حضرت کاغذ ایران کا واقعی کا سگیر ہے اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہر کلی کا لوگ نے نام رکھا کہ وہ مشکل کشاہ ہے تو کیا انسانوں کی مشکل کشائی کرنے بارے ہر کلی ہیں اس کے لیے کوئی کوئی دلیل چاہیے تو جس قسم کے یہ لوگ نام رکھتے ہیں وہ نام ایسے ہیں جو تک ہے کہ دلیل ہو اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کا کوئی نام رکھ لیتا ہے تو لوگ رکھتے رہتے ہیں اپنے بیچوں کے نام ان کے اندر واقعی کوئی سنگ کی ضرورت ہو نہیں ہوتینس جس سر کے نام کے نام بھی رکھتے ہیں کسی کا نام داتا رکھ دیا کسی کا نام گج بخش رکھ دیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ نام جو رکھے گئے ہیں یہ نام ایسے ہے کہ یہ ستیہ ہے کہ کے پاس تو ہوٹل ہونی چاہیے داتا تو صرف بے بندہ ہے اب خدا تو زاتا خیر خدا کو بات کا اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اور ہمیں مزاج بھی اس کو دوست کے ساتھ سے اپنی مہربانی کے ساتھ اور ہم نے ڈر کہا کہ جنہوں ہماری باتوں کو اور نہ کہ وہ ایمان پانے وا سمودہ خام سواد خام یہ تیسرا واقعہ اس کا تعلق بھی ہے تیسرے دعوے کے ساتھ سمود کی طرف ہم نے بھیجا ہو کہ بھائی فارغ اسلام کو آپ کے دفع کے بارے میں پہلے ساری بات کر چکا ہوں کہا ہے میری فون بندگی کرو کر اللہ کی نہیں تمہارا کوئی ماضی جس کے سوا تمہارے پاس کون گئی مادہ ہو جائے ہم سے وہ ماد نشان یہ اٹھ یہ ہے اللہ کی تمہارے لیے نشان ہے پتھر میں سے پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی بڑا نشان ہے اب اس کو چھوڑو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ بس پکڑے گا تو کوئی دردناک اللہ اس گونٹنے کے لیے پابندی نہیں ہے کہ فلاں آدمی کی زمین سے کھائے اور فلاں آدمی کی زمین سے نہ کھائے اسے کھانا پینا ہے جانتا ہے وہ کھائے پیے گی ان کے لیے پریشانی بڑھ گئی مصیبت گئی اور جس نے وہ باہر نکلتی ان کے جانور بھاگ جاتے دوڑ جاتے اس کے بعد پھر باری مقرر کی گئی ایک دن یہ ہنڈری باہر آیا کرے گی ایک دن دوبارہ جانور باہر آیا کریں گے جیسا نشان کوئی آدمی مانگتا ہے اس کے مطابق آسمش یاد رہتی ہے یاد کرو جب کہ تم کو جان کی آگ کے بعد اور تم کو ٹھکانا دیا زمین میں بناتے ہو نرم زمین کے اندر مہاج اور پہاڑوں میں بھی مکان پراستے ہو تو یاد کر اللہ کی نیند ہے اور نہ پھر زمین میں فساد میں جاتے بہار تک مرو بوڑے سے رات بڑے تھے اس کی قوم کے کہتے تھے کہ ان کو جو چھوٹے سمجھ جاتے تھے یعنی بعد رہو کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں تو جو چھوٹا سمجھتے ہیں عام طور کو وہ ایمان دے آتے ہیں वो आमतौर पर ईमान से मालूम करते हैं तो ये जो कि बड़े थे बढ़ेरे गोया के इन्होंने कहा उनको जिनको वो कमी समझते ईमानदार थे क्या तुम जानते हो जो सारे रसूल पर डालता उन्होंने कहा हम तो उस बात को मानते हैं जिसके साथ वो भेजा गया ये पे जो बातें करता है दावा तो बयान करता है हम उसको मानते हैं कह लगे हुए जो के बड़े बंदे थे हम उसी बात को जिसको सो मानते उसी का हम करते हैं یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ انہ اکیلے کی پوجا کی جائے اور انہا کے سوا باقیوں کی پوجا چھوڑ نہیں جائے وہاں ان نہ تھا پھر اس کے بعد انہیں کاٹ ڈالا سوٹری کو اور سرکشی کی اپنے لا کے حکم کی اور کہنے لگے سادے نہ وہ لا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر واقعی تو بھیجا ہوا ہے پھر پکڑ لیا ان کو سبزمے نے بس ہو گئے اپنے گھر میں گندے پڑے ہوئے سادے ریسرا ہٹے ان سے اور کہا یا قوم افسوس کا اظہار کیا حضرت کا اظہار کیا کہ میں نے اپنی قوم کو باتیں سمجھائی تھی نہ مانی اور آج تباہ ہو گئے ہیں اے میری قوم میں نے پہنچایا تو تم کو اپنے رق کا پیغام ہاں میں نے تم کو خیر خائی کی تھی لیکن تم خیر خائی کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتے یہ مقصد نہیں ہے یہ لوگ سن رہے تھے بلکہ یہ حسرت اور افسوس کا ایک قسم کا ایک حال ہے یہ دوسرے دعوے کے ساتھ اس قصے کا تند ہے اللہ کے دور اسلام کو ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم کو کیا آتے ہو تم بے حیا کو یہ ایسی بے حیائی ہے کہ تم سے پہلے یہ بےحیائی جان کر دو کوئی نہ تھی تم اور اس بےحیائی کی جانچ کرنے والے تم دوڑتے ہو مردوں پر شامت سے عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگوں ہاتھے بھرنے والے اور نہ تھا اس کی قوم کا جواب ملے کہ کی نا لگے نکال دو ان کو اپنی بستی سے یہ لوگ تو پاک رہنا چاہتے ہیں نا ہم گندے ہیں برے ہیں یہ اچھے بنتے ہیں تو تمہیں ان اچھوں کا ہماری علاقے میں کیا سکھانا بس ہم نے میں جات دی لوگ علیہ السلام کو اس کے گھر والوں کو مگر اس کی بیوی رہ کے پیچھے رہنے والوں میں اور ہم نے ان کے اوپر برا پرسو کیا بس پیسہ جادو گاروں کا تو یہ لوگ ایک اور حرام کو حلار کیے بیٹھے تھے کس وجہ سے ان کے اوپر کیا آئی تماہی آئی تو جو حرام کو حدار کرے یا حدال کو حرام کرے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے بحر مدیہ یہ واقعہ حضرت شاہد علیہ السلام کا اس کے दूसरा दावा और तीसरा दावा इसका कंधन दोनों के साथ है मजियम की तरफ हमें भेजा हो कि भाई भैब इस्लाम को उसने कहा मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की नहीं तुम्हारे लिए कोई मारूद उसके सिवा सब जाओ तुम मजीबी है तुम्हें रबित तुम्हारे पास मारी होजा तुम्हारे आपसे बस पूरा करो माँ को और को और लोगों को लोगों की चीजें कल न दो جب ایک فیصلہ ہو گیا اتنی عید پیڑ ڈینی ہے اب وہ انگریزی بن گئی اور فور کے اندر کمی کی یا مال کے اندر کمی کی تو گرا کر اس کا مال تم نے کھایا اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر طرح تمہارے ہاگ نہ اگر ہو تم ایمان والے اور نہ پیسہ کرو ہار ہاتھتے بھر ڈراتے ہو اور روکتے اللہ جائے ان کو نہیں مانتا ہے اور تلاش کر اس میں کری ان لوگوں کا ڈاکے ڈالنے کا بھی معمول بن گیا اور جو لوگ رائے حل کو دور کرنے کے پیغمبر کے پاس آتے ان کو یہ روکتے پیغمبر کے پاس جانے سے اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تم کو موقع کیا اور دیکھو کیسا جان و ساتھ کرنے والوں کا اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان مانگ لائی اس بات پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو سبر کرو کہا آم کے اندر حالات درمیان فیصلہ کرے اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا کہنے لگے کردار جو کہ بڑے بندے تھے اس کی قوم کے ضرور ہم نکال دیں کہ تجھے اے شہر اور ان کو جو ایمان ایماندار تیرے ساتھ اپنی بستی سے یہ تم لوگ یہ کقیدے والی ہماری بستی کے اندر نہیں رہ سکتے یا پھر تم لا اٹھاؤ ہماری مدت میں وہ حضرت شہر سے پہلے بھی ان کی مدت پر کوئی نہ تھے البتہ شہیب علیہ السلام کی کئی تعبے دار ہوتا ان کی مدت میں تھے تو تابے داروں کے لحاظ سے نفر آ گیا کہ تم لوٹاؤ ہماری منٹ میں پسند کرنے والے ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری منٹ میں لوٹیں بعد اس کی اس نے جاپ دی تمہارے پورا اور حال کے ذریعے ہم سے یہ ہو سکتا کہ ہم اس منٹ میں لوٹ آئے مگر یہ جو ہمارا رب ہے ہم تو اپنی مرضی کے ساتھ اس ملک کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں جس کی طرف صدا ہو دیتے ہو لیکن اللہ کی مشیت آئے اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے کیا پتا ہے کہ آج تو ہم نہیں چاہتے تمہاری مدت میں جانا کل ہمارا کیا حال ہونا ہے کیوں اس واقعے کی ہدایت پر قائم رکھنا بھی یہ اللہ کا ہی احسان ہوتا ہے فراغ ہے ہمارے باپ ہر چیز کو بطور علم کے عرآ ہے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہمیں اے اب ہمارے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کرنے سال کا اور کچھ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور کہا اس کی قوم کے کافی کرداروں نے اگر تم نے تابے داری کی شاید کی تو وہ سب خسانے والے ہوں گے بس پکڑ لیا ان کو سمجھنے میں بس ہو گیا اپنے گھروں میں گھومنے پڑے یہ کون لوگ تھے جو کہ تباہ ہو گئے جن نے تقریب کی کہ جھٹلائے تھے شاید خان کو گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی آباد نہیں ہوئے تھے جن لوگوں نے جفلائے شاید کو وہی سے ہسانے والے بس گندہ آن بس الٹا پھیرا سے اور अ मेरी कौम मैंने तुमको अपने घर के पैगाम पहुंचाए और मैंने तुम्हारी गहरफाई की अब मैं कैसे अफसोस खूं ऐसी कौम पर जो कि काफिल है वार सुनवासी भी करिए अब यहां मक्की वालों से तंग बातें की जा रही है और नहीं भेजा हमने किसी किसी बत्ती में कोई नबी मगर उस मक्की वालों पर सख्ती और तकलीफ आती थी क्या के वो लोग करते हैं मुखालफत और उन्हें छोटी छोटी तकलीफें लाते हैं कभी कांट आ जाता है कभी कोई सजला आ जाता है तब भी लोग गरीब लाए फिर हम बुराई की जगह खाई भी आते तब आगे लोग मर जाते और ये कहते कि हमारे बाप दादे को भी कभी तकलीफ आती कभी खुशी आती हमको भी कभी तकलीफ आई कभी खुशी आ गई है इसमें पैगम्बर की मुखालमत की कोई वजह नहीं है कि हमने पैगंबर की मुखालमत किस बात से सजा हुई है फिर हमने पता दिया और उनको खबर भी ना हुई बनाओ अन्ना और बुरा आमद اور اگر یہ مستیوں والے ایمان لائیں اور تگوا اختیار کریں ہم کھو کے اوپر مرکز یا اور زمین کی لیکن انہیں کی تقریب بس ہم نے پکڑا جو کماتے تھے آبا آمیں نہ آؤں گڑا تو کیا ندر ہو گئے مستیوں والے اس سے کہ آج ہے ان پر ہمارا عذاب رات کے مدد اور وہ سوئے ہوں کیا ندر ہو گئے مستی کہ آج ہے ہمارا چار کے وقت اور وہ کھیل رہے ہوں یا یعنی ہم ادب چاہیں عذاب بھیج دیں رات کو یا دل کو بھیج دیں تو کیا وہ, ہو دعو سے نہیں ہوتے دعو سے مگر وہ لوگ دکھانے والے ہیں اب اگر ہم آگے کیا نہ سنا ڈرائیور کو جو مارش ہوئے زمین کے اس کی آر کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو پکڑے ان کے گناہوں پر اور مور قانون کے دلوں پر بس بولنا سنیں سنے دل کر پڑا سا رہا ہے کبھی یہ مقیل ہم تیرے پر ہاتھ سناتے ہیں ان کے بعد احوال ان کے پاس رسول آئے تھے پورے نشان دے کر پر نہ ہوئے کہ ایمان لائے کیوں کہ تقسیم کی پہلے پہلے تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو پھر ایمان کی توفیق ہی نہیں دیتے اس طرح اللہ غور کر دیتا ہے کاغروں کے دل پر وما و جگنا یسرمینار اور ہم نے نہ پایا ان کے اثر کا گزار اور تاکہ ہم نے پایا ان کے اثر کو بے حکم سما بہت اب یہ جو واقعہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا یہ پہلا دعویٰ تھا یہ نہیں کہ مصیبت برداشت کر لو تقریب برداشت کر لو لیکن تبلیغ کے حق میں کمی نہ کرو دکھ اٹھانا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ پہنچانا لازم ہے موسا علیہ السلام نے بھی بڑے بڑے تقاریب اٹھائی تھی اور موسا علیہ السلام فراؤن جیسے جابر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ دیتے تھے آپ نے بھی حقبار کہہ رہی کہہ ہے پھر ہم نے بھیجا ہوں کہ اسلام کو اپنی نشانیاں دے کر پھر آؤں اور پھر کے گاروں کے پاس بھی انہوں نے پھر ضرورت کیا ساتوں نشان آپ کے بس دیکھ کیسا کرنے والوں کا وکال گھوسا اور ساتھ گوشا اسلام نے اے پھر کا میں قائم ہوں اس بات پر نہ کہوں گا اگر میرا سچی بات جو بات میں رشوت کروں گا ٹھیک ہوگی بات میں نہیں کہوں گا میں لایا تمہارے پاس وہاں نشانی تمہارا سے تو بھیج دے میرے سانپی اسرائیل کو گراؤنڈ کرنے لگا اگر تو کوئی نشان لایا ہے تو سامنے کا اس نشان کو اگر تو سچتا ہے تو علیہ السلام نے پھر اپنی لاٹھی پھینکی اچانک وہ اتہاج نہیں کھلا تو جب موسا علیہ السلام نے ٹور پر لاٹھی پھینکی تھی وہ چھوٹا سانپ بڑھ گئی تھی وہاں صرف یہ بتانا تھا کہ اسلامی نے سانپ کی شکل اختیار کرنی ہے اب فی کو نبرات میں ڈال رہا ہے اس بات سے یہاں سے اہم کی شکر اختیار کیا ہے اور دوسرا احساس نے اپنا ہاتھ نکالا بغل میں دبانے کے بعد اچانک وہ سپایت اور دیکھنے والوں کے لیے حاصل کلام کہ یہ کہ میں نور لے کر آیا ہوں جو لوگ میری دعے داری کریں گے ان کو نور ملے گا اور جو لوگ میری مخالفت کریں گے اس کا عذاب والی بات بھی سامنے ہے وہ بات میرا ہزار کے پہ پکڑے جائیں گے کہنے لگے سردار فلاؤ کی قوم کے یہ جادوگرا دکار تو یہ ہاں ملا کی طرف نسبت ہے دوسرے مقام پر آیا کار زل مارا ہے بارا نے کہا تھا کہ یہ جادو رہا ہے تو پہلے بھی میں نے یہ بات کہی میں کہ ایک میٹنگ ہو میٹنگ کے اندر ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سارے میٹنگ آ اس بات پر متفق آئے اگر کسی ایک آدھ آدمی کا اطلاع بھی ہو تو اس افطلاح کی بے پرواہ کو نہیں کی جاتی بلکہ وہ فیصلہ سارے جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں سب کی طرف نسبت ہو جاتا ہے اب فراہم بھی گویا بھی یہ کہنے والا ہے مدد بھی یہ کہنے والے ہیں کہ یہ جادوگرا پڑھا لکھا چاہتا ہے کہ نکالی تم کو تمہارے دور سے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو کہنے لگے اس کو دے ڈھیل اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے نائن تیرے پاس ہر جادوگر پڑھا لکھا اور آ گئے جادوگر فراہم کے پاس کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں ہم باقی جادو کے کام میں بڑے ماہر بھی ہیں لیکن ہم کو کوئی مزدوری بھی ملے گی اگر ہمارے باہ گئے کیونکہ پھر ان کا کام تھا نا کہ وہ لوگوں سے بےگار دیتا کام ان سے لے دیتا پیسے کوئی نہ دیتا تو ہم کو یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم گانے بائیں تو ہمیں کچھ ملے گا صحیح کہا ہاں تم تو میرے مکرم ہو جاؤ گے میں پھر آئندہ حکومت بھی تمہارے مشورے سے کیا کروں گا نے کہا موسا یا تھی ڈال یہ ہم اور ڈالنے والے موسا سال نے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے پھر جب انہیں ڈالی اپنی ڈاٹیاں وغیرہ تو जादू کر دیا لوگوں کی آنکھوں بھر اور لوگوں کو ڈرا دیا لوگوں نے سمجھا کہ یہ سانپ ہے جس میں دان کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں اور لائے بڑا جادو اور ہم نے حکم بھیجا گھوسا شام کو کہ تو بھی اپنی لاٹھی دال گھوسا شام پر شام سے کہ میں لاٹھی جادو کا اسے بھی سانپ بڑھنا ہے ان کی رسی اور ان کی لسی بھی سانپ نظر آ رہی ہے تو لوگ فرق کیسے کریں گے کہ وہ اس کا ہے جادو ہم نے کہا جب مال اس میں دادا پری دادی کو اچانک وہ دادی نکلنے لگی جو وہ سانگ بڑھا رہے تھے اور جو ماتل وہ ہونے بھی ہو نارے کا محدود ہوئے باہر جادوگر اور گھریلے گریل ہو کر اور دادے گا جادوگر خیدے میں ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ سال اسام سچے ہیں دو سال اسلام کے پاس پہنچ رہا ہے, ہے کیونکہ جادو کی حقیقت کو جانتے میں جانتے تھے اس بات ان کو سمجھ آ جادو کہ حریر سے حقیقی شام نہیں بنتا علیہ السلام کی جاتی حقیقی شام بڑی ہے معلوم ہوتا ہے کہ علیہ السلام کو, کو اجازی نشان ہے کہنا کہ ہم ایماندار رمول اور موسا کہاؤں پھر, پھر, پھر کہا تمہیں ایماندار قبل اس کی میں تم کو اجازت دوں یہ ایک دعو ہے جو تم نے داؤ کیے شہر میں تاکہ دکھا لو یہاں سے اس شہر والوں کو ہر قریب جان دوں گے میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا پاؤں کاٹوں گا جانے مخالف سے پھر میں تم سب کو سونی دے دوں گا لیکن یہ بات تم کو رائے और ہاں سے ईमान نہ سکی اور ان کے ایمان کو وہ خرید نہ سکا ہاتھ کاٹوں گا پاؤں کاٹوں گا جان مخالف سے ایک مانا یہ ہے دوسرا مانا میں مان کل یہ بتایا کہ ہاتھ اور मेरा क्योंकि گا मेरा ہے تمہارے خلاف کرنے کے میرا کیونکہ تم نے میرا خلاف کیا ہے میری بات کو نہیں ماننا اس واسطے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا پھر تم کو سولی دے دوں گا کہ جب ہم اپنے کی اور تو ہم سے ایب نہیں پکڑتا مگر یہی ہمیں مانتا اپنے گھر کی باتوں پر جب ہمارے پاس آئی اے ہماری دار ہاں ہمیں قبل کر ہاں پر دار ہو وقال مرو یہ دوسرا ہار شروع ہوتا ہے دیکھو مقابلہ کرنا پڑا تھا علیہ السلام کو جادوگروں کو مات دینی پڑی تھی لیکن علیہ السلام اخیل وقت تک ہاتھ پر قائم رہے فرون کی قوم کے سردار کو مہدے کیا تو چھوڑتا ہے پوسا کو کی قوم کو ساری زمین میں فساد کرے اور وہ تجھے بھی چھوڑے اور تیرے معدوتوں کو آنے سے مراد بعد گائے دی کہ وہ خود بھی گائے کی پوجا کرتا تھا اور ان سے بھی کرواتا با انہیں اسلام مراد لیے سارے خارم کہتے ہیں اولا جی ہے کہ وہ گاہیا تھا اور عالم میں کواکن کی تاثیر مانتا تھا اس لیے ان کی پوجا کرتا کرواتا تھا سید یاد کی پوجا کا وہ کام تھا اس واقعے کا وہ لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ یارگان کی پوجا کرو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے اپنی تصویریں بانٹی تھی گھروں میں رکھو اور ان کی پوجا کیا کرو سے سب نہ ہوں پھر ایک اور سب کی تاریخ گو سارے اسلام کی موجودگی میں گو سارے اسلام کی قوم کے بچے قدر ہونا شروع ہو گئے اس کو بھی گو سارے اسلام برداشت کر, کر گئے اور تبلیغی حق سے ملے گا کیا ہم قتل کریں گے ان کے بیٹے اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتیں مہندہ بو کام کہاں اور ہم ان پر غالب ہیں کہا نے اپنی قوم کو مدد بہادر کا اندازہ سے صبر کرو زمین اللہ کی ہے وارث کرتا ہے زمین کا جس کو ہے اپنے بندوں سے اور اچھا انجام مستقیل کا ہے اور بڑی سراہی کرنے لگے اے گا تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو ذیل پہنچی تھی تیرے لانے کے بعد بھی ہم کو حسین پہنچنی شروع ہوئی ہمارے بچے پھر قتل ہونے شروع ہو گئے پہلے ایک گورنمنٹ کے بچے قتل ہوتے رہے تھے اور اس کے بعد درمیان میں وقف آگیا تھا تو کہنے ابھی کب ہمارے بچے پھر قتل ہونے شروع ہو گئے کہا امید ہے تمہارے رب تمہارے دشمن کو ادا کرے اور تم کو خریفہ کرے گا زمین میں پھر دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو بسم اللہ وَإِذْ قَالَتْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنَّا بِرَبِّ النَّاسِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَاءَ دُوْرَجُ فَارُوْنَ هَٰذِهِ وَإِنْ تُسَمِّعُوْنَّ فِي الْأَرْضِ يَغْرُوْنَ مَعَ صَالِحٍ حَلَالِ حَمَا وَعَالِمِ الْغَيْبِ نَبْلَغُهُ وَقَالُوا مَاذَا نام راج اضرت پوسا اللہ نبی ناب عالم سوال تسلیمات ان کے ماں کے آپ بیان بول رہے ہیں اور ان علیہ السلام نے کافی سارے مسائل اور تقالی برداشت کی لیکن اس کے باوجود کل میں آپ کو وقت تک کہتے رہے دو حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں اب یہاں سے تیسرا حال بیان ہو رہا ہے بالکل قدمہ حال اکراؤن میں صدی نہ منقص ہم نے پکڑا گراؤنڈ والوں کو فرق میں اور میروں کی کمی میں لال ڈن جیسے کروں کا دھیان کرے حقرط گر سلا سلامت حق دے رہے تھے گراؤنڈ والے نہیں مانتے تھے تو گرونیوں پر کانپ آیا لیکن کانپ سے بھی ان کو وت حاصل نہ ہوئی میو کی کمی آئی لیکن ان سے وت حاصل نہ ہوئی دکان نہ ہاس دے کھیت دادوں ان کو بھلائی کون تو کیسے نہ ہا دے یہ ہمارے لیے ہے یہ نہیں کچھ بدھائی آ گیا تو کہتے ہم اس کے مفت ہیں ہپ ہیں بائن کسے سید اور اگر ان کو پہنچے کوئی تکلیف یہ سی روم موسا ہوں گا تو موسا اور موسا کے ساتھ والوں کے ساتھ ہم پانی دیتے کہتے یہ جو تکلیف آئی ہے تو موسا علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے ساتھ آیا ہے مال کی کمی ہوئی ہے یا یہ طوفان وغیرہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ اگر آئے تو کہتے کہ علیہ السلام اور ساتھیوں کی وجہ سے یہ ساری شمعی قسمت ہے اللہ ان نواز آئے اور نہیں بنتا سونگ لو انہیں کی شمع قسمت ہے اللہ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ ان کے پخر کی وجہ سے اللہ نے پر یہ مصیبتیں ڈالی ہیں تو یہ مصیبت ان کی وجہ سے آئی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں آئی لداخ آشرم راجی آدموں لے کر ایسے لوگ جانتے تھے بکال مر ہوا تھا اور کہنے لگے جب کبھی تو ہمارے پاس کوئی نشان آگے تو ہم پر جادو کرے اس نشان کی وجہ سے کون نہیں ہے تیری بات کو ماننے والے مطلب یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کی طرف سے جادی نشان آتے کئی دفعہ موسا علیہ السلام کو بتاتے کہ تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے یہ دقت آئے گی یہ تکلیف آئے گی پھر وہ تکلیف آ بھی جاتی تو کہتے کہ یہ جادو ہے اور موسا علیہ السلام السلام کی جادو کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے ایسا بھی بیٹھے تو کہتے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے تو یہ موسا علیہ السلام کے جادو ہے پر سمان آنے لگا کیوں نیم اور ہم تیری بات کو نہیں مانتے بات سننے آ رہے ہیں طوفان ابل آگے پھر وہ جو مختلف مسایا مختلف مختلف سوچتے رہے اللہ فرماتے مارتے کہ ہم نے بھیجاؤ پر طوفان اور ٹنڈی دل اور چچڑی اور میںڈک اور خون یہ نشانات تھے الگ الگ بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے بارشیں شروع ہو گئی پانی بہت زیادہ آ اور جو زمینیں تھیں وہ پانی کے اندر غرق ہونے لگی پھر ان میں موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی طوفان چلا گیا لیکن اس کے بعد پیداوار زیادہ ہوئی تو کہنے لگے کہ تم کہتے تھے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت آئی جائے یہ تو ہمارے لیے بائیں سے سادو بن گیا تو خدا گدام کے لیے ٹنڈی درد بھیج کیا اس ٹنڈی درد میں آ کر ان کی فصلیں کھانا شروع کر دی پھر موسا علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ گڈی دل چلا جائے اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جلیاں پڑ گئی ان کے کپڑوں میں جسموں میں اور پھر ایک وقت ایسا آیا جیسے کہ میںڈک زیادہ ہو گئے ہکا کے جو چیز بھی سامنے رکھتے پانی سامنے رکھتے اس کے اندر مینڈک آ جاتا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز سامنے رکھتے اس کے اندر مینڈک آ جاتا سب سے بڑی اور آخری نشانی اون گرونیوں کے لیے پانی خون بن جاتا تھا ایک ہی جگہ سے بنی سرائیلی پانی حاصل کرتے اور وہ پانی پانی ہوتا تھا. اسی جگہ سے جب گرونی پانی حاصل کرتے تو وہ خون بن جاتا کن کے مختصرین کے بیان کے مطابق انہوں نے یہ طے کیا کہ بنی سرائلی کو کہتے کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں ڈالو جب وہ پانی بنی سرائلی کے منہ میں ہوتا تو وہ پانی ہوتا اور جب برونی کے منہ میں پوچھتا تو وہ خرون بن جاتا یہ واقعات یا کے بعد دیگرے بکرے بکرے کے ساتھ پیش آتے رہے اب تک بھروں لیکن انہوں نے تکمبر کیا اور وہ مسلم لوگ تھے ملبا باقاعدہ مریضوں اور جب کبھی ان پر عذاب ثابت ہوتا عذاب واقعہ ہوتا باروں یا منہ سا جو کہتے اے منہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے ان کالے ماں کے ساتھ جو کالے ماں اللہ نے سکھائے ہیں اگر تو ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے یعنی کہ دہائی کرمات سے یہ عذاب ہٹ جائے ہم تیری بات مان دیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے اللہ سے بات سے جلد ہم ان سے اس عذاب کو ہٹاتے ایک وقت تھا کہ وہ اس وقت کو پہنچنے والے تھے جام کل اچانک وہ اپنی بات کو اور اپنے ویلے کو توڑ دیتے اور دوبارہ بری حرکتیں کرنی شروع کر دیتے جو پہلے کلر تھے اور انہوں نے بڑی سرائی کو آزاد نہ کیا فن تکمنا نے ہم وہ سامنے ان سے بدلا دیا اور ہم نے کو غلط کر دیا دنیا میں جین دن منتقل لبو کے یاد نار اس واسطے کہ انہوں نے ہماری باتوں کو جتوایا تھا اور وہ ایٹر سے غافر اور بے خبر تھے وہ اور اصل قوم کے کار میں اور وارث کیا ہم نے ان لوگوں کو جو زمین کے مشاعرے تھے ان لوگوں کو کمزور سمجھے جاتے ہیں زمین کے مشارف اور محالب کا زمین وہ جس میں ہم نے برکت رکھی تو یہاں لذات آگی ہے کہ وہ کون سی زمین تھی جس زمین کے مشارق اور مغالب کے بڑی اسرائیل بارش ہوئے کیونکہ نفظ آ گیا اللہ کی بارغنا فیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور برکت والی زمین قرآن مجید میں ہی دیگر مقامات میں مل کے شام کو پا گیا ہے اور فلسطین کے علاقے کو معاملہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ فلسطین کا علاقہ اور شام کا علاقہ یہ بڑی اسرائیل کے پاس آیا کچھ عرصے کے بعد اور وہ شام اور فلسطین کے علاقے کے مشرق اور مغرب کے اہم ہو گئے اور پوری ہوئی کہ رات کی بری بات بنی اسرائیل پر اس واسطے کو انہیں صبر کیا اور ہم نے اکھاڑ مارا جو گراؤنڈ کر رہا تھا اور, تو زراؤن رہ اور جو گراؤنڈ کی کام کر رہی تھی اور ان چھتریوں پر چڑھایا کرتے تھے یعنی کہ انگوروں کی بیندیں جو ٹٹیوں پر چراہے یہ سارے کا سارا ہم نے ختم کر دیا اور تباہ کر دیا تو یہاں کئی دفعہ مساور علیہ السلام نے وہ پیش ہوئے ان کے قرآن مجید میں اقتصادی یاطفی ناز کے دفعہ ہے دوسرے مقام پر کہ نو نشانات نے جو مساور علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے لیکن ہر نشان کو جادو کہنا اور پھر مساعر اسلام سے دعا کروانا اور پھر وائدے کرنا پھر اپنے وائدوں کو پورا نہ کرنا تو یہ ساری پریشانیاں علیہ السلام پر آتی رہی ونال بنی اسرائیل پاگڑا اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے پار لے گئے بس وہ پہنچے قوم وال جو کہ اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے کہہ کہنے لگے کہ اے موسا ہم کو بھی ایسا ادا بڑھوا دے جیسے ان کے راہ ہیں کہ تم لوگ ہو اتنا دان نہیں کرتے اس کا دراصل یہ ہے سے تو موسا علیہ صلاح السلام کے ذریعے بنی سراہی کو نجات حاصل ہو گئی اور موسا علیہ صلاح السلام کا آزمائش کا ایک دور تو ختم ہو گیا اللہ کو ماتح کی جی آزمائش کا دور ختم ہونے کے بعد نئے آزمائش کے دور شروع ہو گئے اور پھر وہی بلی سراہیل جن کی آزادی ہوئی علیہ السلام کے ذریعے انسن فوقسند موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا اب یہاں سے مختلف وہ حالات آ رہے ہیں جو بلی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشانیاں اٹھائی آگے بلی اسرائیل کا ایک قدمہ بھی آ رہا ہے سیوں فارو لگا کہ یہ بدی اسرائیلی سبھی ہیں کمزورتہ کرتے رہیں ہماری معفرت ہوگی تو وہ کلمہ جب ذکر ہوگا وہ بھی ان کا ایک مقبول خود صاف ہے جیسے وہ شرقین عرب تعلیمات خود سافتا کرتے ہیں جو تعلیمات ہے, ہے خود سافتا کا رد ہوا ہے صورت کے اندر اس کے بعد ان کے یہ جو مقبول ہے خود سافتا کی بھی تبدیل ہونی ہے یہ اقتدار اس کے لیے تبدیل بھی ہے یہ بات بہت کی جا رہی ہے کہ مریضراہیل جو کہتے ہیں کہ امیخواہ مقابل شیش ہونی ہے ان کو اپنے حالات ان پر نگاہ ڈالنی چاہیے کبھی یہ بتوں کی پوجا کرنے کے کاش مند ہو گئے کبھی ان لوگوں نے مچھلے کی پوجا کی کبھی رات کے آکام ماننے سے گریز کیا تو جو ایسے اپرادھ ہوں وہ بنا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو چاہیں ہماری پکشی ہو جائے گی اس کے بعد پھر مکولہ جب نقل ہوا تو مکولہ نقل کر کے تو دوپہر اس کی تفدیل گی چار وجہ سے اور ہم پار لے گئے بنی سرائیوں کو سمندر سے وہ پہنچے قوم پر جو اپنے بوتوں کے اوپر اتاؤ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے ہیں مسا ہم کو بھی ایسا علاح بنا دے یہ بھی تو کہتا ہے اللہ کی پوجا کرو اندر ایک ایسی ہستھی اور ایسی ذات ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی معمول ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے سامنے ہو اور ہمیں نظر آئے تو یہ جو بھوتوں کی پوجا کر رہے ہیں سامنے رکھ کر ہمیں بھی یہ سب چاہیے رات روم کے بڑے نادام لوگ ہو یہ لوگ جو ہیں تو جس دن میں یہ لگے ہوئے ہیں وہ دن کا برباد اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا بات کروں تو ان کا تو دین ہے ہی غرض تو ان کا غرض دین جو ہے میں اس کی بیرونی کر کے تم کو بھی ایک مت بنا دوں کیا اللہ کے جواب میں تم کو ادا کر دوں تلاش کر دوں آدر نے تم کو فضیلت کی جہان والوں پر تو اللہ کا شان بھنگ ہونا چاہیے خدا مند کریم نے تمہارے اوپر گرم نوازی کی ہے اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی بگلی پر تم کو لگا دوں آلہ کے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر بڑی مہربانی ہوئی ہے اور جب ہم نے مجاج دی تم کو گراؤن کے لوگوں سے چکھاتے تم کو برا سال قتل کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتیں بفی سارے تم بداؤ میں رب عظیم اس میں بھی آزمائش ہوئی تمہارے طرف سے بڑی بداؤ کے لفظ یہ تین معنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بداؤں کا لفظ اس کا معنی مصیبت بھی آتا ہے اس کا معنی نعمت اور احسان بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے اگر یہاں بداؤن کا معنی کیا جائے مصیبت تو پھر صحت ان کا مشاہدہ بنے گا جو قدون اب ناک میں اس کا یونہ نصاب ہوں ان کا تمہارے بیٹوں قتل کرنا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑنا اس میں تمہارے رات کی طرف سے بہت بڑی مصیبت ہی تمہارے لیے تو یہ ایک مصیبت کی طرف اشارہ بن گیا بچے قتل ہو رہے تھے اور جو تمہاری زندہ چھوڑی جا رہی تھی اس میں رب کی طرف سے بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی اور اگر بلاؤں کا مانا انعام اور احسان کیا جائے وہ جو پہلے ان جائناک ان کا لفظ آئے کہ فراؤن کے مظالم سے ہم نے تم کو نجات دی اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر بڑا انعام اور بڑا احسان ہوا فرونیوں کے مظالم سے تم کو نجات حاصل ہوئی اس میں جذات ح ہونے میں تمہارے بھی یہ بڑی نعمتی اور بڑا احسان کر رہا تھا اور اگر بناؤن کا کیا جائے آزمائش تو پھر یہ جو مجموعہ سارا واقعہ ہے یہ مجبو جو ہے یہ اس کا مشاللہ بن جائے گا ہمارا جو دینا یہ بھی ایک آزمائش ہے ان کا تم کو تکلیفیں دینا یہ بھی کیا ہے آزمائش ہے جب تکلیف آئے تو پھر آزمائش ہوتی ہے کیا بندہ سور کرتا ہے یا کہ نہیں جب بندہ کی طرف سے انعام آئے تو پھر آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا کہ نہیں اس مجبور میں تمہارے رب کی طرف سے اہم مزی آزمائش تھی وہاں آدر گھوسا سے راسی یہ پانچواں ہاتھ آ ہم نے گھسا اس رام سے پیدا کیا تھا تیس رات کا اور وہ تیس رات ہم نے پوری کی تھی سات دس مزید کے پھر پورا ہو گیا پیدا اس کے رام کا چالیس رات اور بات وسال اور فساد کرنے والے بگاڑ پیدا کرنے والے ان کے راستے پہ نہیں چلنا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں تو تو ان کے راستے پر چل کر بنی اسراہیل کے درمیان لڑائی پیدا کرا دے یہ کام نہیں کرنا لڑائی اس کی آپس میں نہیں ہونی چاہیے یہ <خصف> پرانی <خصف> مجید میں اس سے کا ذکر ہے کہ علیہ السلام سے تیس رات کا وعدہ دیا گیا بعد میں دس رات مشین بڑھائی گئی دوسری جگہ پر قرآنی مجید میں اجماع ہے وہاں لوگ کہ موسا علیہ السلام سے ہم نے چالیس رات کا ویدہ لیا تو پہلے تیس دس پہ بڑھ گئی جو کل کتنی بڑھ گئی چالیس بڑھ گئی تو ایک جگہ اجماع ہو گیا دوسری جگہ تفصیل آ گئی پھر تیس رات کا ویدا لیا دس بڑھنے کی صورت کیا ہوئی بڑھنے کا سبب کیا ہوا تو عام طور پر مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسا علیہ اسلام سے وائدہ لیا گیا تھا کہ تیس رات تم نے احتجاج کرنا ہے روزے رکھنے ہیں عبادت کرنی ہے تو بوسا علی علیہ السلام روزے رکھ رہے تھے عبادت کر رہے تھے اور اللہ کا وعدہ تھا کہ تم کو تو دی جائے گی جب تیس رات کی منگی پوری ہو جائے تو موسا علیہ السلام ایک روزے میں پچھلے پیر میں مسوار کر بیٹھے تو موسا علیہ السلام کے مو سے ان کے روزے کی وجہ سے جو ایک قسم کی آواز آتی تھی وہ ختم ہو گئی اور خود تو کوال بڑی پسند تھی تو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ جو مسواد کی ہے اس وجہ سے دس دن کا اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر دس دن ایسے روزے رکھو کہ کسی دوپہر میں مسواد نہ کی جائے یہ عام طور پر مفترین نے یہ بات لکھی ہے ہمارے استاد محترم مولا مول شمس الدین صاحب یہ فرماتے تھے علیہ سندران کو کہا گیا تھا کہ تیس دن کے انتقال کے بعد سو رات ملے گی لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ سو رات کتنے دنوں میں ملے گی اور تو رات کے ملنے میں دس دن لگ گئے اور رات کے اللہ تعالی نے دس حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک رات کو دیا جاتا تھا تو تیس دن کے بعد دس دنوں میں تو رات ملتی رہی اس واسطے کر کے یہ دس دن مزید بڑھ گئے اور چار راتیں ساتیں پوری ہو گئی یہ جو ہمارے استاد محترم ذکر کرتے تھے بعد اس کا حوالہ میں نے خاگل کا لکھ دیا ہے کاگر مال میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دس دن ساسل کے بڑھے ان دس دنوں کے اندر تو ملتی رہی دس حصے ہو گئے تو رات کے اور ہر رات میں ایک حصہ ملتا رہا موسا سلام اپنے بھائی کو اپنا جام شین بنا کر گئے ورنہ جہاں موس والے ملکات اور جب پہنچے موسا علیہ السلام ہمارے وقت پر اور اس نے اس کے ربڑی بات کی کال رب آ رہی رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں چل کر مجھے نہ دیکھے گا لیکن دیکھ پہاڑ کو بس اگر یہ چہرہ رہ سکا اپنی جگہ تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے ربڑے جدید پہاڑ پر کر دیا اس کو رہتا رہتا اور گھر بڑے موسال ہوش ہو کر پھر جب ہوش آیا کہا ہے اللہ تم بات ہے میں نے تیرے سے رجرو کیا اور میں پیدا ایمان والا ہوں عضرت روسا علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا اللہ کا کلام بڑا پیارا تھا اس سے پہلے بھی عضرت بوسا علیہ السلام کے دل میں جناب سالہ کی بہت بڑی محبت تھی لیکن کلام سننے کے بعد پھر محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو پھر بوسا علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس سندہ کا سلام اتنا پیارا ہے تو اگر اس سندہ کا دیدار مجھے حاصل ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی میرے لیے تو موسا علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا رب آرے دی اے اللہ مجھے اپنی صاحب دفاع دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے جواب میں یہ بات کہی کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی مضبوط چیز پہاڑ سمجھے جاتا ہے और पहाड़ भी दुनिया का मेरी तजन्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो so, मैं अपनी तजन्नी डालता हूं पहाड़ पर देख लो पहाड़ मेरी तजली को बर्दाश्त न कर सकेगा अगर पहाड़ अपनी जगह पर फैल गया और उसे मेरी तजन्नी बर्दाश्त कर ली तो फिर तुरंत मेरा इंतजार कर लेगा लेकिन जब गुदाम करीब ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली تو وہ سارے تلاسم جوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو گیا تو گیا یہ پتہ چلا کہ دنیا کی جو سب سے سخت کی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی تو یہ حاصل ہوا کہ روزت باری تعداد ممکن تو ہے لیکن وہاں ممکن ہے جہاں برداشت ہو سکے اور جہاں برداشت نہ ہو سکے تو وہاں روئے باری ممکن نہیں ہے اگر موسار دلہ سلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ میرا دیدار تو ممکن ہی نہیں تو پھر تو کیسے مجھے دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر تو چلو متضرہ کی بات ثابت ہو جاتی سات باری کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہاں اللہ کرنے یہ نہیں کہا کہ دیدار باری ممکن نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ میرا دیدار ممکن تو ہے لیکن وہاں امکان ہے جہاں برداشت زیادہ ہو اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر پر برداشت اتنی ہو وہ میرا دچار کر سکے جنت کے اندر سارے لوگوں کی برداشت بڑھ جائے جب انسانوں کی اور ایمان والوں کی برداشت بڑھ جائے گی تو پھر جنت کے اندر ایمان والوں کو بالکالہ کا ہو جائے گا پھر جب موسا انسان کو ہوش آیا کہا تو ہے میں صرف رجوع کی اور میں پہلا ایمان والا ہوں بار یا موسا تو اے موسا بہن سے جڑا لوگوں پر اپنا پیغام بھیج کر اور اپنی طرف سے کلام کر کے بس ایک پکڑ کے جو چیزیں میں دیا اور ہو شکر کرنے والا وہاں کا ٹرمینال رہ اور ہم نے لکھا اس کے لیے تختیوں میں میرے میرکلے شاید معاوضہ ہر قسم کی چیز سے نصیحت کرنے کے لیے اور ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر ہم نے لکھی بس پکڑ ان تفریحوں کو زور کے ساتھ اور حکم کر اپنی قوم کو اس کی بہتر باتیں ان پر عمل کرے میں تم کو دکھاؤں گا جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کا گھر کیسا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ موسا علیہ السلام پر کتاب آئی اس کے اندر بڑی تفصیلات تھی ہر چیز سے مراد ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کی ضرورت انسان کو دین کے معاملے میں پیش آتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بیان ہو گئی تھی اور موسا علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ بھی اس پر عمل کرو اور قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کا کہو یہ ہے جدیا ریاست اس کا مطلب یہ ہے اطاورات کے اندر دو قسم کی باتیں بیان ہوئی ہے ایک وہ باتیں ہیں جو کہ معمولات کہلاتی ہیں ان پر عمل کر حکم ہوتا عمل کرنے کا تو جو معمولات ہیں وہ آسن ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو وہ جو منیات ہیں وہ تھوق ان کا ذکر تو ہے لیکن نہیں کہ کرانے میں ذکر ہے مجھے یاد ہے وہ لوگوں نے صحیح آدھے ان پر عمل نہیں کرنا اور وہ جو ہے اس کے اوپر تو انہیں امر کرنا ہے یہ اگر تم عمل کرو گے تو تم ہو جاؤ گے اچھے اور جو لوگ اچھے نہیں فاسک ہیں وہ دار بھی میں تمہارے سامنے کروں گا ساتھ وہ لوگوں کو تکبر میں فیری رکھوں گا اپنے نشانات سے ان لوگوں کو اپنی آتوں سے ان لوگوں کو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ آپ और अगर वो देख ले हर किसम का निशान भी कोई मान नहीं लाते इस वास्ते कि अल्लाह ने उनके दिलों पर बोर लगा दिया है और अगर वो देखते हैं बनाई का रास्ता उसको रास्ता नहीं बनाते और अगर वो देखते हैं घुमराई का रास्ता तो उसको रास्ता बना देते हैं ये इस वास्ते को उन्हें झुकाया हमारी बातों को और वो तेज चलेगा से खबर बंद नहीं अंतर जो आज आते ना और जिन लोगों ने जुटाया हमारी ऐतों को और आस की मुलाकात को बर्बाद हो गया उनकी عال ماں کا ریا مرور نہ بدلا دیے جا کے مگر اس جو کہ وہ کرتے تھے وقت کا خاصہ قوم گوسا ہی موسا علیہ السلام کی قوم نے موسا علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد زیوروں سے ایک بچڑا تیار کیا ایک جسم تھا جس میں سے کی آواز آتی تھی اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آواز آ رہی تھی لیکن وہ ان کی باتوں کا جواب تو وہ نہیں دیتا تھا جنور کی باتوں کا جواب بھی نہ دے سکے وہ بڑا معبول کیسے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان سے بات نہ کرتا اور نہ اس کو راستہ دکھاتا انہوں نے اس کو معبول بنایا اور وہ بڑے ثابت تھے ورنہ سوتے ایم سامری نے یہ تصویر دیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام جو دیر کر رہا ہے آنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسا علیہ السلام رب تعلی کو تلاش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہو گیا اور اس مشرے کے اندر اللہ آ ہے حضرت حضور علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا کہ اس بشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہیں آ لیکن لوگوں نے کہا آواز تو آ رہی ہے اور اللہ کا گلام ہوتا ہے موسا علیہ السلام کے ساتھ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات چیت نہیں ہوتی گوسا علیہ السلام اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہ آواز اللہ کا نہیں تو پھر ہم مان جائیں گے تمہارے کہنے پر ہم آواز کو ماننے کے لیے تیار ہو نہیں تو علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ یہ جنہ کی آواز نہیں ہے اور ان سے گبراہ گبرائی بالکل تھڑا ہو گئے اور سامنے نے تم سے خدا کی پوجا کروائی ہے اب تم کو توبہ کرنی چاہیے ورمبا سوکھے تو بھی ایسی ہم اور جب پچھتا پچھتائے یہ محاورے کا لفظ ہے کہ جب سوکھے تو بھی ہم ان کے ہاتھوں میں گراوٹ آئی یہ نہیں کہ وہ پچھتا نہیں لگے اور سوچے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے تو خیر لگے اے ہمارے رات سے اگر ہمارے ہمارے پر مانی نہ کرے گا اور ہم کو نہ بچے گا ہم ہوں گے سارے والے گرم با رجا بھوسا اور جب لوٹے علیہ ہم اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے تھے افسوس کھا رہے تھے کیونکہ ان کی قوم نے مچھلی کی پوجا کر کے بڑی غلطی کی تھی کیا تم نے بڑی بری میری جان چینی کی میرے پیچھے کیا تم نے کی رات میں اور نے وہ جو ان کے پاس وہ ڈال دی وہاں بلا بھی ہے اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر یہ دل بھی رائے ہے اس کو کھائیں کیا اپنی طرف صاحب سا ہے میرے ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور شریر سا بھی مجھے قدر کرتے فلاح دشمن پیتا اور نہ خوش کر سے دشمنوں کو اور نہ کرے مجھے ظالم قوم کے ساتھ تو جب مسا علیہ السلام نے بھائی کا سر پکڑا یہاں صرف سر کا ذکر آیا ہے دوسرے مقام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موساد نے اور گاڑی کے بعد بھی پکڑے تھے اور فینکتے بھی, بھی تھے تو کہا کہ میں لوگوں کی بھی مخالفت کرتا تھا کہ تمہارے تم نے رد کیا <coughs> وہ بھی میرے دشمن ہو گئے اب تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو میرے دشمنوں کو ہنسی کا موقع ملے گا کہ دیکھو حضرت حالیہ کے موسا سام نے ہر کے ہارو کے ساتھ سرتی کی ہے تو پھر یہ دشمن خوش ہوں گے تو مجھے صادف قوم کے ساتھ راس نہ دے میں نے کوئی زیادتی نہیں کی میں نے دینی ہاتھ بیان کر دیا رحمت کا بیان کر دیا تھا ربیع پھیر لی موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بجے بخش میرے بھائی کو بھی بخش اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں بات کر حمل راہ امید اور تو بہت بڑا مہربان ہے ان محنت کا ہم نے نکلا جن لوگوں نے بچے کی پوجا کی ان پر ردب آئے کے رفتار اور زلیل ہوں گے کی زندگی میں اس طرح ہم سجا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو <متحدث> مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غیر خدا کی بندگی کر کے اس پر فہم ہو جائے پکا ہو جائے تو وہ تو آدمی ذلیل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی تو آدمی توبہ کر جائے تو یہ خدا بندی کا فائدہ ہے کہ توبہ کرنے والے کی غلطی ہم معاف کر دیتے ہیں اور جن لوگوں نے کیے پورے کام پھر توبہ کیوں کے بعد اور ایماندار تاکی سے رات ان باتوں کے بعد پوچھنے والا مہربان جب موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا خاموشی آئی تو پکڑی چکتیاں اور کے دوسرے میں ہدایت کی اور کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے کرتے ہیں وقت عالیہ موسا یہ چھٹا حال ہے موسا علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کا چناؤ کیا ہمارے وقت مقررہ پر یعنی کہ موسا علیہ السلام سے قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی بات ہوتی ہے ہم نے تو کبھی اللہ کی بات سنی نہیں ہے تو اگر ہم بھی اللہ کی بات سن لیں تو پھر ہمارے لیے آکامی لہیا پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ تیرا آواز سن لے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا تعریف آ ہے اور میں کلام کروں گا اور وہ کلام خود بھی سنو گے یہ بھی سنیں گے تو موسا علیہ السلام نے ستر آدمی چھوٹی ہے اور بغرب بغرب جب اگر پکڑ کیا تو گھروں پر پہنچ ہے جب پکڑیا تو نے کال ربے روشی کا تو کہا اے میرے رب ربر تک آدھار کر دیتا کو سے پہلے اور گولی بھی آرہار کر دیتا کیا تو ہم کو ہرا کرتا تو کو جو کیا تن بے حکوم نے ہمیں سے نہیں یہ مگر تیری آزمائش تاکہ جس کو چاہے اس آزمائش سے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے تو ہمارا منی ہے ہم کو بہت شہر و ہم پر مہربانی کر تم کو لکش نہیں مارا اب موسا علیہ السلام سے جب کلام کے بعد مطالبہ ہوا تو گھر خدا کو بھی دیکھیں جیسے دوسرے مقام پر ذکر آئے تو پھر ستر آدمی جو ہے ان کے اوپر موت واقعہ ہو گئی موسا علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ستر آدمی تو وے مر گئے اب میں قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم میری کہے گی کہ تم ہمارے بندوں کو مار کر آگے ہو تو پہلے ہی میری قوم اس کا مزاح ٹھیک نہیں ہے اور اب جس وقت یہ بات بھی ہوگی تو پھر اور زیادہ وہ میری مخالفت کریں گے پھر موسیٰ سامنے یہ دعا کی اللہ نے مہربانی کی ان کو زندہ کیا یہ بھی کہا کہ سکھ ہمارے لیے بدائی اور آخر کو بھی ہمارے لیے بدائی کا ہم نے رجوع کیا تیر اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو میں عذاب پہنچاؤں گا ویسے میرے رحمت ہر چیز کو خراق ہے لیکن بھی یہ میری رحمت ہوگی اور دنیا اور عادت کی ایک بڑی بدائی حاصل ہوگی لیکن یہ آپ کی امت نہیں اس بھلائی کی مستحکم بلکہ آپ کی امت کے وہ افراد جو آخری نبی پر ایمان ایمانداریں گے بڑی بھلائی کے مستحق وہ ہوں گے میں دیکھوں گا یہ مدائی بن کے لیے جو ڈرتے ہیں اور سکار دیتے ہیں اور جو لوگ ہماری باتوں کو مانتے ہیں یہ یعنی ساری کتابیں پر ایمان ایماندار پہلی کتابوں پر بھی ایمان اور قرآن مجید پر بھی ایمان جو لوگ تعبے ہوتے ہیں رسول نبی امی کے جس کو دیکھا وہ پاتے ہیں اپنے ہاتھ اور رات میں اور جیل میں حکم کرتا ان کو بھری بات کا اور منع کرتا ان کو برے کام سے اور حیران کرتا ہوں پاک چیزیں اور حیران کرتا اوپر ناپاک چیزیں اور وہ پارتا ان سے ان کا بوجھ اور وہ قوم جو کے اوپر ہے پندرہ رام ہو بھی پس جو اس پر جو لوگ مان لیا اس کی مدد کی اور تابل ہوئے گھوم کے جس پہ ہم اتارا گیا اس کے ساتھ اتارا گیا وہ لوگ فلاں پانے والے تو اب بوسا صلی اللہ کی دعا تھی کہ میری امت کو بھلائی حاصل ہو لیکن ہم ہاں نے بتا دیا کہ بھلائی صرف ان افراد کو حاصل ہوگی جو آخری نبی پر ایمان ہم دے آئیں گے جو آئے ان آخری نبی پر ایمان دے آؤ تاکہ وہ بھلائی جو کہ اس پیرمر کی عمر کو حاصل ہونی ہے وہ تم کو حاصل ہو جائے وہ نام سے تم اران کر رہے میں اللہ رسول ہوں تم سب کی طرف وہ اللہ کسی کے پاس ہے ماسوئی یا سبانو کی زمین کی اس کے سوا ادا بولی پوری زندہ کرتا بانتا ہے اور تم مانتا ہو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر وہ رسول نبی امی جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اللہ کی گلے مار کو مانتا ہے اور ہو پہ اس کے کے کام تم راہ ہو گوبند قومی بھوسا امت تم اور بھوسا علیہ السلام کی قوم میں ایک امت ہے وہ سچی بات کی رازنائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی انصاف بھی ہی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں آگے کتاب میں سے جو ہلکا بگوشے اسلام اور ہلکا بگوشے ایمان ہو جاتے ہیں آخری پہ اندر پر ایمان لاتے ہیں بہت زیادہ اپنے وہ ہے جو آخری کے اندر کی بات پر ہی مانتے وقت کا ڈالا موسم ہے اور ہم نے ان کو بارہ کلو میٹر باندھ دیا اور ہم نے مسعار اسلام کو جب مسعلہ اسلام کی سے پانی مانگا کہ علی اگ بھی ہزار پتھر کو اپنی لارو بس پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ چشمے تو چونکہ گھسا ہے سامان کی گاؤں میں بارہ گروہ تھے تو ہر گروہ کے دیا الگ الگ چشمہ خداور مہیا کر دیا جان دیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ اور ہم نے اس کے اوپر سایہ کیا بادر کا اور ہم نے کھا پر پرند بین اور پٹیر تو یہ خدا کی بڑی بڑی مہربانی ہوئی بڑی سراہی پر ہم نے کہا گاؤ پاکہ سینگے جبرنپور کو دی انہوں نے ہم ہاں پر ظلم نہ کیا بلکہ اپنے یہاں پر ظلم کرتے تھے یہ جو اچھے کھانے ان کو دیے گئے تھے جو کسی کے لیے کافی مفید تھے ان کھانوں کا انہوں نے کہا کہ ہم اکتفا نہیں کر سکتے ہمیں تو پیاز چاہیے مسور کی دال چاہیے وغیرہ تو کہا کہ پہلے یہ چیزیں ملیں گی تم کو کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں لوگ ان کی ہوں گی زمینیں تم ان کے ماتا تو, تو زمینوں میں حد چلاؤ گے اور تم چیزیں ملیں گی وہ یقین اور احمد گرو اور جب کہا گیا ان کو چھائے ہوئے اسپرتی میں اور جانتی چاہو وہ بہت ہمارا سوال بھی ہے کہ ہمارے گناہ گر جائیں اور داخل ہو کے واقعی سہیتا کرتے ہوئے ہم پکش کے تم کو تمہارے گنا سنما شدید ہم زیادہ دے کے دیکھیں کرنے والوں کو سرد پور میں سے جو لال سر نے بات بدل دی کہی گئی تھی تو ہم نے ان کا لابھ بھیجا سمان سے اس پر کے وہ ظلم کرتے تھے بہت خان کر لیا یہ بڑی شراہد کا مزاج رہا اللہ کی طرف سے نام کی بارش ہوتی رہی لیکن یہ کبھی بت کی پوجا کا مطالبہ کرتے کبھی بچنے کی پوجا کرتے اور پھر انہوں نے ہفتے کے دن کی کاہی رن پر لازم تھی اس کے اندر بھی خیالت کی پورے دن سے اس بستی کا ہاتھ جو سمندر کے کنارے کی جب وہ ہاتھ سے بڑھنے لگی ہفتے کے حکم میں جب آتیوں کے بعد ان کی مجلیہ ہفتے کے دن پانی کی سطح پر اور جس میں ہفتہ نہ ہو وہ مجلیہ نہ آتی اس لیے ہم ان کو جانتے اس پر وہ بے حکم ہو گئے تھے نافرمان فرمان تھے ہفتے کے دن کی تعظیم ان پر لازم کی گئی تھی اور یہ ہفتے کی تعظیم یہ شاہ اللہ کی تعظیم میں بات داخل تھی ان لوگوں میں کئی نا پیدا ہوئی کئی حکم و دنیا پیدا ہوئی لیکن ابھی تک یہ شاہر اللہ کی تعظیم کر رہے تھے اللہ طالب نے ایک آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کر دیا کہ اگر تو یہ شاہر اللہ کی تعظیم قائم رکھیں تو پھر ان پر عذاب نہ آئے لیکن اگر یہ شاہر اللہ کی تعظیم ختم کر دے تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا یہ لوگ تھے سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتے دیگر علاقوں میں جا کر مچھلیاں بیچتے اس طریقے سے ان کا گزرے اوقات چل رہا تھا اللہ نے مچھلیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی الحام ہو گیا اللہ کی طرف سے مچھلیوں کو کہ جب ہفتے کا دن ہو ہوگا اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آدھا کریں اور ان کو شکار کیا جا سکے لیکن جب ہفتہ نہ ہو تو مچھلیاں پانی کی گہرائی میں چلی جائے اور ان کا شکار نہ ہو سکے کچھ مدت نے یہ بات مرداش کی اور ہفتے کی تعظیم کا خیال رکھا اور مچھلیوں کا شکار کوئی نہ کیا لیکن صاحب جب ان کے اندر نافرمانی موجود تھی تو ایک بہت ایسا بھی آ گیا جب انہوں نے تعظیم شاہر اللہ اس تعظیم شاہر کو بھی ختم کر دیا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی ہیلا کر کے تو اندر کے کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے جو ہیلا کیا جائے وہ ہیلا ٹھیک نہیں ہوتا انہوں نے یہ ہیلا کیا یہ کچھ نالیاں بنا دی اور کچھ ہالس بنا دیے جس دن ہفتہ ہو اس مچھلی اور نالیوں کے ذریعے سے ہاؤس میں چلی جائے تو یہ وہاں آگے بند باندھ دیں کچھ مٹی وہاں دان دیں تاکہ دا مچھلیاں واپس نہ جا سکے جس وقت اگلا دن آئے ان مچھلیوں کی ناگر پکڑ لیتے شہر کے اندر سے تین قسم کے لوگ ہو گئے ایک وہ لوگ تھے جو یہ زیاتی رہے تھے مچھلیاں پکڑ رہے تھے دوسرا فریق وہ تھا جو بات کرتا سمجھاتا کر ہے دوبارہ یہ کام کرنا غلط ہے تیسرا فریق وہ تھا کہ چپ تھے وہ کہتے ہیں ماننا انہوں نے ہے کوئی ہم کام تھا اپنا وقت کیوں اور ضائع کر ان کو سمجھانے پر تو دو فریق ایک ہو گئے زیادتی کرنے والے گناہ کرنے والے ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ ان کو سلام نہیں ایک فریق جو بات کہتا کرتا تھا نصیحت کرتا تھا ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بچ گئے دو فریق چپ تھا تو اس کے بارے میں اندر بھی کوئی بات ہو نہ کیوں اس واسطے میں چپ اگر اگرچہ بندہ سندھ سے بچ بھی جائے لیکن قوم کی بھی اپنی دیکھ کر چپ رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس واسطے یہ چپ سے ان کا تنصوبہ ہندا نے نہیں کیا ویسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے بچا ہی دیا تھا بہت سارے میں کر لیا اور پوری ان سے اس بستی کا ہار جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ ہفتے بیٹھنے لگے ہفتے کے حکم جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کی سطح پر اور جس میں ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی اس طرح ہم ان کو جانتے تھے اس پر جو بے، بے حکم تھے اور جب کہا ایک جماعت میں سے کیوں بات کرتے ہو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ ایک قوم کو جس نے کو ہلاک کرنا ہے یا ہے؟ ان کو سب سزا دینی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا بات کرنا یہ ہم بھی اندازہ کر بیٹھے ہیں لوگوں نے بات کو مان بت لیکن ہم اپنے آپ سے انزام و کاپتے ہیں کی طرف اللہ ہمارا اس قبول کرے گا کہ ہم نے تو بات سمجھا دی اور شاید یہ بھی بند ہے وہ تو سکتا ہے نا ابھی تک تو یہ بات مان نہیں جائے تو شاید زیادہ اللہ کے ادار سے ان کو ڈرایا جائے جس کو بات مان بھی جائے پھر وہ بھول گئے اس بات کو جس سزا نکیل دیے گئے وہ ہم نے مزاج دی ان کو جو کہ مرائی سے روکتے تھے اور پکڑ دیوں کو برے ادار میں اس وار سے وہ نام تھے انہوں نے جی کی اس بات سے جسے روکے گئے ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر تو دیکھو تمہارے آباؤ نال میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو نے بندر بنا دیا تھا آج تمہارا یہ کہنا کہ ہم سوچتا ہے کرتے رہیں سہیولہ ہمیں بوشن رہے گا یہ بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے لگوں کا اور جب تیرے رب نے اعلان کیا ضرور خراب کرے گا ان پر گیا ऐसे افراد جو ان کو بری سزا रहेंगे رہیں گے تاکہ ان کے بعد جلدی سلا دینے والا ہے اور تاکہ ان کو نہ وقت دار گاؤں کے جلدی حکومت اور ہم نے ان کو متوجہ کر دیا زمین میں گروہ کا گروہ یعنی مریض آئین یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے ایک علاقے میں حکومت قائم نہ ہو سکی اور جہاں جاتے یہ ہو کر رہتے کچھ ان میں سے نیک ہو گئے ہیں جو نبی پر ایمان ایماندار اور کچھ ان میں سے اس کے مرے ہیں اور ہم نے کو جانتا بدھائیوں سے اور بڑھائیوں سے یہ تکلیفیں بھی آئی ہیں خوش آدمی بھی آئی ہے شاید کی اللہ کی طرف رجوع کرے خالف اور بیمار میں ختم ہوں پھر ان کے پیچھے جانشین ہوئے نام ہے کہ لوگ بارش ہوئے کتاب کے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا سامان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں سہیگ فروغ لگا ہمیں بخشا جائے گا یہ نفل آیا حرف کا ہلف اور خرف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کا معنی بھی ہوتا ہے جان لیکن یہ وہ جانشین ہے جو کہ نیک باپ کے نیک راستے پر چلتا رہے قرض اس جانشین کو کہتے ہیں جو کہ اپنے نیک باپ کا صحیح راستہ چھوڑ دے اور نہ لے کرے تو یہاں ہر طرح استعمال کر کے ان کی برائی کو بازی کیا کہ یہ نازائد لوگ جان نشین والے کتاب تو ان کے ہاتھ میں تھی لیکن پیسہ کمانا کی مرضی ہوتی ہے کہ پیسہ آئے جس طریقے سے بھی آئے اور پیسے سہیو حاصل کرنا ہمیں بکشہ جائے گا اور اگر ان کے پاس اور سامان آ جائے اس کو بھی, یوحل ہے بھی کتاب اب یہاں یہ جو ان کا مقبول مطلب ہے کہ ہم کو بقشہ جائے گا اس کی تردید کی جا رہی ہے متر بجو سے یہ پہلی وجہ ہے کیا ان سے آگاہ دیا گیا کتاب میں کہ نہ کہیں اللہ پڑھا کہ سچی بات اور جو کتاب کا لکھا ہو تو یہ پڑھتے بھی ہیں اور پچھلا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اب اللہ کروں تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو تو کتابی لڑائی میں تو مثال یہ لیا گیا تھا کہ یہ سچی بات کریں غلط بات نہ کریں اور آج یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ جو ہم قائم کرتے ہیں ہماری بخشی ہی بخشی جائے اور لوگوں کتاب کو مضبوط پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں تاکہ یہ کام نہیں ضائع کرتے لیکن کرنے والوں کے اندر کو وہ ڈب اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو گویا کہ وہ سائیبان ہے اور خیال کیا انہوں نے کہ یہ پہاڑ گرنے والا ہے ان پر ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا تھا زور کے اور یاد کرو جو اس میں لکھا ہے تاکہ تم بچتے رہو یہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان قرآن مجید کے الفاظ سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کیا گیا تھا اور ان کو یہ آواز آئی کہ اگر تم پہرات جو اللہ کی کتاب ہے اس پر عمل کرنے کا فائدہ نہ کرو تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا پھر وہ مجبور ہو گئے اور پودات پر عمل کرنے کا فائدہ کر لیا بندہ پر ماتے کی بات اتنی آسان تھی کہ جو نئے بندہ کرتا طرح افراد اٹھتی ہے تو سروں پر اوپر پہا پہاڑ کھڑا کر کے برے لینے کی کیا ضرورت تھی تو قرآن مزید کے الفاظ تو یہ ہے وہ پہاڑ ان کے سروپار طریقے سے آ گیا گوا کہ وہ ایک صاحبان ہے مولانا موزودی صاحب نے یہاں بھی عدیل غریب کو فیڈ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے نا وہ ذرا جھک گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ پہاڑ مزید جھکے گا اور تمہارے پر آ گرے گا اگر تم اس کتاب کو پر عمل کرنے کا واعدہ نہ کرو لیکن قرآن مسجد کے ظاہر الفاظ کے وہ مارج محلہ موزودی صاحب نہیں کیا وہ بالکل مدد آئے ظاہر الفاظ دیا کہ صاحبان کی شکل میں پہاڑ ان کے سروں پر تھا وہ زیادہ تر تو کبھی بڑی آدم اب یہ تیسری وجہ سے تبدیل ہو رہی ان کے بکونے کی اور جب تیرے رب نے بڑی آدم سے پکڑا ان کی بیٹوں سے ان کی اوزاد کو اور ان کو گوا کیا ان کی ذہب پر اور یہ پوچھا کیا نہ تمہارا رب نہیں سب نے اس بات کا اتزار کیا کہ یا آدھا تھی ہمارا رب ہے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ واقعی تو ہمارا رب ہے اللہ ہے یہ بات ہم نے تم کو بتایا دی اس دنیا میں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہموں کے دن کہ ہم اس آپ سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا سے پہلے شرک کیا اور ہم کے بعد ان کی اولاد سے تو کیا تو ہم کو اولاد کرتا اس جو کہ جھٹو نہیں کیا یہ آج کون سا ہے یہ حاشیے پر پوری تفصیل کے ساتھ ساری بات لکھی ہے ترکیب مقبولات بت یہ سازش کہ معاملہ اگر اتنا آسان ہوتا تو تمام ذولیت آدم سے مثال لینے کی کیا ضرورت تھی سارے خادم کہتے ہیں اس اسار کی تفصیل میں دو مذہب ہیں ایک آگے اثر و تفصیل کا دوسرا آگ نظر و کلام کا ایک ہے جو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں دوسرے ہیں جو کہ بڑی سمجھ کو سامنے رکھتے ہیں آج اصل کا مطلب یہ ہے کہ غداوت قریب نے جتنی اور آدم عادت پیدا کر تھی آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ دے کر سب کو نکالا اور اسے اپنی رقوبیت کا اطلاع کروایا یہ منصور ہے حضرت نے پاس وغیرہ سے تو یہ گویا کہ آسان متحد اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر ان کی ساری اولاد کو باہر نکالا جتنے بھی افراد آج کے اولاد میں سے قیامت تک ہونے والے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے چونکیوں کی شکل میں سامنے آ گئے اور ان کی پریشانی بھی نظر آتی تھی ان سے یاد لیا گیا آج نظر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوریا کے آدم کو بار اس کے وہ اپنے کی اسلام میں تھے بصورت دنیا میں با تبدی موجود کیا یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کسی دور میں آپ کی پیٹ میں ہوتے ہیں پھر دنیا میں آ جاتے ہیں اور دنیا میں اپنی وارداری کے سلائے رکھے اور ان میں رقول رکھے اکر رکھی جس سے وادانی سے خدا معلوم کر سکتے تھے یہی مطلب ہے ماشاء اللہ حسین کا تعیب سامی مینا کی فطرت تو علیہ گیا تمہارے بات ہے جب صحابہ کی آثار سے اور وہ آثار بھی صحیح سنگ کے ساتھ منقول ہے ان سے جب ایک بات منقول ہے تو صحابی کی تفصیل وہ منگل مرخو کے بھی ہوتی ہے اس بات کر کے بہتر تقدیر تو ہوئی ہے کہ اندر نے آدم کی اولاد سے سارے افراد بنی آدم کے نکال کر ان سے آگ لیا تھا <coughs> ویسے آج جگہوں نے جو بات کی فتر والی تو فتر والی بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کو صحیح فطر پر پیدا کیا ہے اور انسان کو سمجھ بھی دی ہے اس جہان میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے نمونے رکھ کر تو لوگوں کو متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کتنے بتا دی بات آدمی کے خیال ہوں وقت آزاد ایک اور اس طرح ہم کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں اور سارے لوگ ریویو کریں وقت وہ اہم نابا سی اس آدمی کا ہار بھی ان کو پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنے نشانات دیے پنس سال کا دن لیکن وہ ان نشانات کو چھوڑ کر الگ ہو گیا پھر شیطان نے اس کو اپنا تابع کر لیا پھر ہو گیا وہ گمراہوں سے تردیب بکولہ بری یہ تو کی وجہ سے مقولہ کی تردید ہے کہ معاملہ اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ شخص کیوں حالات ہوتا اب یہ شخص کون ہے, ہے. آدموں میں ہے وہ عالم میں دو رمائے بلی اسراہیل بڑی کا ایک عالم تھا اور اس کا یہ حال ہوا تھا وہ عالم ہونے کے باوجود اور شاد نقصانی کا پیروکار تھا اس واضح کر کے وہ ذلیل ہوا کی شکل ہوگی جیسے کہ آگے آ رہا ہے باہر جو ہے نا یہ سے مراد ہے علم قطب اللہ یہ فوٹو بھی لاہیا میں مجبور ہے سے مراد ہے کیا آپ نے خاص صاحب کا حاشی ہے وہ یہ ہے حضرت صاحب کا لشکر چلا ایک بادشاہ پر اس کے ملک میں ایک درویز کا بادشاہ جو اسے مدد چاہیے اس کو مات ہوگا دیکھو نا یہ شاہد ال صاحب کے حاصلے میں یہ نمک آ کہ وہ جو بادشاہ جس بادشاہ کے خلاف دو سارے بہتر بہت کچھ لگ رہے تھے اس بادشاہ کی مدد میں ایک گرمیتا تھا یہ خوفیا کی ایک اصطلاح ہے اور یہ اس اصطلاح کے مطابق یہ نفز استعمال ہوا ہے ہم تو साबित سرو को कहते کہتے ہیں جو آدمی دنیا کے اندر تصور کرے بیماری دور کرے دکھ دور کرے مشکل کشائی کرے ہم تو ساحب سرو کا یہ مانا سمجھتے ہیں لیکن صوفیا کی سزا میں سائب تصوروں کا من نہیں ہوتا ہے صوفیا ہوتے ہیں دو قسم کے ایک صوفیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تقدی سے ایک بات ہو رہی ہے صبح ٹھیک افسر لا دی اب ہم کون ہوتے ہیں جو اندر کی تقدیر کے خلاف خدا سے مطالبہ کرے ایک وہ صوبی جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت کو جو مصیبت آ رہی ہے اس کو ٹال دے تو یہ جو دوسرے قسم کی صوبی ہوتی ہے وہ صاحب کسانوں کہتے ہیں اور وہ جو پہلے قسم کے ہو گئے وہ صاحب کسانوں کے نہ ہوں کہتے ہیں کہ ایک گورو تھے تو لوگوں نے کہا کہ بارش کا پانی شہر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے شہر کے حالات ہونے کا غلط ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا ہے بارش بھی نہیں تھب رہی تو دعا کرو انہیں کسی پکڑی اور ایک بند تھا آگے جس بند کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا انہیں وہ بند توڑنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ دعا کرو تاکہ یہ پانی ہم کو ہلاک نہ کریں اور آپ نے اس بند کو بھی توڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اللہ کے فیصلے کے خلاف تو نہیں جا سکتا جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے ہلاک کرنے کا تو پھر میں اسی کے ایسی خوشی کروں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے تو یہ ہوتے ہیں ویسے ساغت سرو ساگرو وہ بڑی ہوتے ہیں جو کہ کوئی بات کوئی تکلیف آنے والی ہو تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یار یہ تکلیف ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے یہاں ایک نرویش کا ساغت سوروپ بادشاہ نے اسے مدد ہی اس کو بادل سے منا ہوا یعنی نہیں کہ چونکہ مریض تھا پیش سے بتا چلا کہ یہاں بدبادی کرنی چاہیے بادشاہ نے اس کی عورت کو مار کی کما دی اس نے اس کو راضی کر کر بھیجا وہاں اپنے آمار چلتے نہ دیکھے کئی وظیفے بنتا تھا بنتا کچھ نہ تھا اور بہ سال سلاسوں کی فوج یہ بادشاہ پر ہار آتی جا رہی تھی بادشاہ کو ہندہ سکھایا کہ اس لشکر میں خواہشیں عورتیں بھیجے اور لوگ بد کاری کریں تو ان پر ذلت پڑے اب تعالیٰ نے حضرت بوسا کی برکت سے ہندہ پیش نہ چلایا یعنی کہ لوگوں کے اندر یہ روحی پیدا نہ ہوئی لیکن سکھانے والا محدود ہوا شاید دنیا میں یا آزم میں اس کو یہ عذاب ہوا کہ کتے کی طرح زبان نکل پڑی اب طالب نے یہ کس طرح خود کو سنا دیا کہ اگر یہ علم کام اپنے پاس ہو کام تب آ کہ آپ اس کے تعلق ہو اور اگر آپ کابل ہو ہلس کا اور چاہے کہ میرے کام آوے تو کچھ نہیں ہوتا اور شاید آپ کے کتے کی مثال اس میں ہو کہ جب تک وہ سے خالی تھا اس کو بادل سے صحیح معلوم ہوا جب دل میں ہلس بیٹھی تو بادل سے معلوم نہ ہوا یا ہوا تو مجھے معلوم ہوا اس کو اپنی طبقے موفیق سمجھ لیا نقل میں ہے کہ جب وہ چلنے لگا تو کیا پھر وجہ سے کچھ معلوم ہو تب معلوم ہوا کہ جا جب راہ میں پہنچا تو گھلتا ملا شمشیر ننگی ہاتھ میں اس نے انتظار کی اگر حکم نہ ہو تو میں نہ جاؤں جا جب کچھ بند دعا نہ کر تو پھر بادشاہ پاس پہنچ کر جگہ بند دعا کرتے ہیں منہ سے بار کہاں بھی ہے تو باہر کیا بھی ایک آدمی تھا سو بھی تھا نیک تھا لیکن اس کی بیوی کی وجہ سے یہ مال کی سما میں آ گیا اور پھر ہمیں وہ بات کی جس کو جس بات سے اس کو روکا گیا تھا اور پھر اس کو جدت اٹھانی پڑی یا دنیا کر بڑی حادث میں اگر ہم چاہتے ہم اس کو الٹا کرتے ان کرے بات کی وجہ سے لیکن وہ جھکا زمین کی طرف اور کام ہوئے اپنی خاص کے اب اس کا حال ہے جیسے کتے کا حال اگر تم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے تب بھی یہاں پہ یا نہ ڈالتے تب بھی یہاں پہ یہ مثال ہے اس قوم کی جن نے جکولایا ہماری باتوں کو بس بیان کر حالات تاکہ وہ غور کریں صاحب قوموں سے بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری باتوں کو چھپایا اور اپنی آپ پر ظلم کرتے ہیں من یاد اللہ یہاں تک سورت کے مضامین جو اصل مضامین ہے وہ پورے ہو گئے یہاں کچھ آئے دعوت کچھ آتے دعوت کے ساتھ متعدد چلی جائیں گے جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے جس کو گمراہ کرے وہ لوگ خسارے والے ہیں وارہ اور یہ جو گمراہ ہے جو خسارے والے ہیں ان کے متعلق مطلب روایات ہم نے پیدا کیے جانے کے لیے بہت سارے جمدار انسان اور ان کے لیے دل ہے نہیں سمجھتے ان کے ساتھ اور ان کے کام ہیں جن سے دیکھتے نہیں اور ان کی حقیت جن سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن, جن سے سنتے نہیں یہ لوگ ہیں چوکاؤ جیسے بلکہ یہ چوکاؤں سے بھی زیادہ گہر وہ لوگ ہیں بے خبر روح مانی میں ہے اللہ دن بلک یہ نام ہے یہ نامی آزمت ہے یہ بھی کہ پیدا تو کیا اپنی بندگی کے لیے لیکن انجام ہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی نہ کر کے جھرنا میں جاتے ہیں اور پھر اس کو ترجیح بھی دی اور مذہبی میں ہے کہ محتضرہ کے قول کے نامی آزمت ہے حضور دور علی ہے تو صاحب میں قاضی آدی سلاؤ سب پانی پکی وہ یہاں نام آزمت بڑھانا آج اس کے خلاف سمجھتے ہیں اور لامہ آلو سے نام آزما کو بڑھاتے ہیں تو یہ محمد شریف کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا تو اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ جاننا کے لیے کدھر ہوتا ہے. پیدا تو ہوا تھا بندی کے لیے لیکن سب سے بندے وہ کام ہیں جو سبب بندے جھرن میں جانے کا ولی اللہ کا شماعل حسنہ اس آیت کا تبدیل کردہ سال اس کے ساتھ سوڑے سوڑے نام اندھا ہی کے ہیں لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اللہ ہی کو پکارو اور چھوڑو کو لوگوں کو جو کہ بے راہ روی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں بے راہ روی اختیار کرنا کیسے ہوتا ہے کارن موقع پور ار انحاظ میں جا کر کا تعلق ہے اللہ کے سماج میں جو الحاظ ہے اس کی سوچیں آ جو آپ کو اسماج کا اللہ وجنہ ادا گہر ہی ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ بارے نام غیروں میں ثابت کرنا اللہ کی سفاع غیروں میں ماننا یہ بھی کیا ہوتا ہے ہار ہوتا ہے تو چھوڑو ان کو جو اللہ کے ناموں میں راہ کرتے ہیں ان کریب صدا پائیں اس کی جو وہ کرتے تھے وہ بھی من اور ان میں سے جو ہم نے پیدا کیے ایک جماعت ہے جو میری رازمئی کرتی ہے سچے دین کے ساتھ اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن نے ہماری باتوں کو جتوایا ہم ان کو ایسا آہستہ پہنچائیں گے اور اسی جگہ ڈال ہونا گے وہ عمر جیلا ہوں اور میں ان کو برد دیتا ہوں میرا گاؤں بڑا مضبوط ہے اب امر دفکر ہوں کیا لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا ماں بسا بھی جندہ یہ پیغمبر جن کے سامنے بار بار ایک ہی بات بیان کرتا ہے یہ کوئی دیوانہ تو نہیں ہے یہ موبائل نظیر وبین نہیں ہے یہ مگر ڈر سنانے والا کولس ہے اب میں بھی یہ پھر نظر ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان پر مانچری کس کی ہے زمین پر مانچری کس کی ہے اللہ نے جو جو چیز پیدا کی ان سب چیزوں کا مالک کون ہے یہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کیا زمان زمین سب کی بات صحیح اللہ کے پاس ہے جو بھی انہیں پیدا کیا اس کی مالکیت اللہ کے پاس ہے یہ وزا اس سے پہلے ایک دفعہ ہو چکی ہے اور یہ کہ شاید کبھی مادت نہیں ہو ان کے فائدے کا وقت پھر کس بات اس کے بعد مانیں گے جس کو اللہ گمراہ کرے بلا ہار گی اللہ اس کو راہ دکھانے والا کو نہیں اور چھوڑتا اس کو اس کی سردی میں بیٹھ کے پھرتے ہیں یہ قانون قانصا یار وہ سہ آدر میں قیامت کا ذکر آ تھا اس منازمت سے ہی آیا تھا بھی. یعنی کہ قیامت کے بارے میں پوچھ گیا قیامت کب آئے گی پوچھتے کسی قیامت کے متعلق مطلب. قیامت کب آئے گی تو کہ اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس آیا امداد ہی تک جانتا ہے قیامت کب آئے گی نہ ظاہر چلے گا اس کو اپنے موٹے پر بھرے ہوئی ساکو نسل و نرس ساکو نے فسٹماواد کا ہے یعنی ساکوں کا امرہیا علم اس کا امر بھاری اور اس کے لیے بھی ہے ان پر ادا استماواد و نس تمام آسمانوں والوں پر بھی اس کا لیے مغری ہے زمین والوں پر بھی فقل الشہد خبیب الخاب شکیل شدید جو چیز بھی خبر ہو چکی ہو اس کو سکیل شدید کہا جاتا ہے میں کا معاملہ بھاری ہے اور پہلے پوشیدہ ہے تمام آسمان زمین والوں پر بس جو چیز بھی پوشیدہ ہو تو وہ سکیلوں سے نیندہ ہے وکال اور شادہ یہ نہیں پوچھ شدہ شدہ اور استعمال قیامت ساکولہ کی قیامت کا جاننا کیا ہو گیا آسمان والوں میں زمین والوں میں بھاری ہو گیا کوئی نہیں جان سکتا باقی وہ جو لگتا ہے اس کا یہ میں نما ہوا ہے اس کا اللہ نے قیامت کے ادھر اپنے پاس بھی رکھا ہے نہ مجھے اللہ مدد مقدم براہ نبی ہے مسلم کسی مرک مقدم کو بھی اس کی صلاح نہیں دی اور کسی نبی رسول کو بھی اس کی صلاح نہیں دی بیوی معلوم مدارک نہ آئے گی قیامت تم پر مگر اچانک آئے گی کسی کو اندازہ نہ ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے کوئی بہت اس کی تلاش میں رہتا ہے کیونکہ جو آدمی کسی چیز کی تلاش کرتا رہے نا تو کئی دفعہ اس اس کو جان دیتا ہے تو کیا اس کا ایک دم اللہ ہی بات ہے لیکن لوگ جانتے بندہ اب دیکھو قیامت کے کی وقت کا ہونا تو بڑی ساری بات ہے میں تو اپنے لفظ کے نئے سال کا مارے نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں ویب ڈال ہوتا تو میں بہت ساری مداحیہ حاصل کرتا اور مجھے کبھی کسی قسم کی نہ آتی لیکن لے لو کبھی جنگ میں جیسے حضمۂ محل میں کامیابی بھی ہوئی تکلیف آئی ہے سال میں سے بھی خون نکلا ہے تو میں ویم جانتا ہوتا نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے نہیں ہوں میں مجھے ڈر سنانے والا اور شدید سنانے والا اور لوگوں کو بھی ماند آتے ہیں حکومت حالت حومی سے معاہدہ ان آیات کا خامی اور سازش دونوں کا وہ کے ساتھ الگ ہے اسی اندر نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اس میں سے اگر کی بیوی کو کاٹ اس کے ساتھ آرام حاصل کرے پھر جب مرد نے ڈھانگ لیا اور ان کو اس نے اپنے پیڑ میں پہلے ہلکا بوئل بکھایا پھر وہ اس کو دے کر چلتی پھرتی رہی پھر جب اس کا بوئل باہر ہو گیا دونوں پکاننے لگے اللہ کا دل کا رم ہے اگر تو ہم کو دے گا اچھی اولاد ہم ہوم ہی شروع کرنے والے پھر جب دیا اچھا بڑا بچہ تو کہتے پہلے اس کے لیے شریف اس نے جن کو دیا بس بلندے اللہ ان باتوں سے جن وہ بناتے ہیں یہاں یہ عام وسطرین ایک حصہ نکل کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہوا کا کوئی لڑکا نہ بچتا تھا <coughs> ابھی ہوتی ہوا ہوتی اور رات ہوتی لیکن وہ جاتا جاتے اور شہ نے اسے پھسوایا کہ اب جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبد رکھنا جس بعد بچہ ہوگا نا اس کا نام کیا ہو عبد چنانچہ آؤن وہ نے ایسا ہی کیا اور یہ قصہ ترمولی کی حدیث سے بھی ثابت ہے جو امام تمولی نے سبہ بن جندم سے مرپور روایت کی ہے اور اسے حسن کا لابھ دیا ہے یعنی امام تیموری نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں اور یہ حدیث ردل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے حسن حدیث صحیح سے نمبر دو پر ہوتی ہے ضعیف نہیں ہوتی ہے اصل عدیز بھی اجت ہوتی ہے اور صحیح حدیث بھی اجت ہوتی ہے لیکن نمبر دو ہے اس کا تمام ترجیح خوشیاں کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے حسم ہے لیکن ایک تو امام ترمیلی خود کہتے ہیں اس روایت کو بعد میں مربوط نقد نہیں کیا یہ لیکن خود یہاں حسن کہنے کے باوجود امام ترمی اس کے مربول ہونے میں یہ بات کرتے ہیں کہ بعض اس کو مضبوط بناتے ہیں اور بعض اس کو مضبوط نہیں بناتے تو سمجھ کے کہ بات سے بے شک ابھی سدن ہو جائے لیکن اس کا مربوط ہونا بھی یقینی نہیں دوسرا یہ کہ اس میں راوی عمر بن میں انکداتا ہے اور ہم ام اناتے ہیں تو وہ یل انکداتا احادی کا مناتی گیا یہ جو عمر بن نبراہی مقبی ہے تتا کا شاگرد ہے جب یہ تتا سے کئی ملک نظر کرتا ہے وہ ابراہیم یہ کیا گیا عمر بن ابراہیم چاہیے عمر بین ابراہیم کے دادوں سے ملک انتظار کرتا ہے اور اتنے عبام کہتے ہیں تعداد سے متبادل ایسی روایتی کرتا تھا جو سکھار کے حدیث کے مطابق نہ ہوتی تو سکھا لوگوں کی حدیث اور ہوتی اور یہ جو حدیث اگوکتہ کے دادا تھے تو وہ بدل جاتی تو جب اکیلا روایت کرے میں اس کی حدیث سے احتجاج نہیں کرتا تو گویا کہ ایک طرف امام تردی نے صرف کے تراج سے اس حدیث کو حسن قرار دیا لیکن یہ حدیث حسن ہونے کے لائق نہیں ہے امام احمد عمر بن نگر عدیف پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ تعداد سے من کر حصے نکل کرتا ہے اور کسی طریقے سے امنی افغان بھی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث شکار کے حدیثوں کے مشابہ نہیں ہوتی لہٰذا جہاں یہ اکیلا روایت کرے تو اس کی حدیث حجت نہیں ہوتی ہے. تو امام ترمیل اس کو حجت قرار دے رہے ہیں لیکن امام احمد بھی اس کو اجت نہیں مانتے اور ابن افبان بھی اس حدیث حوشت کو عجت نہیں مانتا خاتون میں ہے ایک امام اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ سب کو خطاب ہے یعنی ہر ایک کو اپنے باپ سے پیدا کیا اور اس میں سے یعنی اس کی دل سے اس کی بیوی کو پیدا کیا جو اسی طرح کی عالمیہ ہے اس تفصیل کو مجھے آدم علیہ السلام سے صرف لازم نہیں آتا تو خالد میں نفس سے واحدہ نفس واحدہ سے مراد آدم نہ لیے جائے بلکہ یہ جو عام دنیا کے اگر انسان ہے تو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی باپ سے اور وہ جو ایک باپ ہوتا ہے بندے کا اسی کی جگہ سے اس کی اس کی بیوی ہوتی ہے تو یہ مانگ اگر کر دیا جائے تو پھر حضرت عالم کی طرف صرف کی نسبت نہیں بڑھے گی ظاہر معاہدہ پیغمبر کی طرف بھی کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں اگر جس کو لوگ سب سے ہلکے درجے کا چلے کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی طرف ڈسبت کرنا مناسب ہے ایک تیسری تفصیل بھی ہے بعض لوگوں نے خالہ رقم میں نف سے معاہدہ یا نفس سے معاہدہ سے آدمی مراد لیے اور ظاہر جہاز سے مراد ہو. حضرت ہماری ریس کو نہ رہے پر انہوں نے بات کا گردی ختم کر دی یہ نیم سونا ادا تک تو بات ہے آدم اور ہوا کے بارے میں اگلی بات جو ہے وہ آدم اور ہوا کے بارے میں نہیں جب ایک عام انسان اپنی بیوی پہ کو ڈھانگتا ہے تو وہ ہملہ ہوتی ہے اور ہلکا سا بوجھ اٹھاتی ہے پھر بھاری ہو جاتی ہے تو یہ دونوں نیم بیوی اللہ اٹھاتے ہیں یاد اگر تمہیں ہم کو اچھا بڑا بچہ دے دیا ہم شکر کریں گے جب اچھا بڑا بچہ دے دیا تو اس کے لیے شریر بناتے ہیں اس میں جو الگ کو دیا बस गुलंदा उनसे जिनको शरीक बढ़ाते हैं मसल ये नाम रखने पीड़ा दिता तो कहा जाएगा कि देवे वाला तो कौन है अद्धा है तो ये पीवा दिता का नाम जो है ये शिरक वाला नाम है पीर नहीं दिया करते बच्चे बच्चे देवे वाला कौन होता है अद्धा तो इस बात अल्लाह दिता का नाम ठीक है पीरा दिता नाम ठीक مارا جگہ کو شاید کیا شریر بناتے ہوئی شاید پیدا نہیں کر سکتا گاؤں میں جو ہے وہ پیدا کی ہوئے ہیں اور نہیں کاغذ پاتر کی مدد کی اور نہ ہی اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں وائف کا روح ہم اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کے لیے وہ تمہاری پکار پہ پہنچ بھی نہیں سکتے برابر ہے تم کہ تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو ان نظر ضویدہ یہ تیسرے تعلق سے متعلق ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تم جیسے بندے ہیں ان کو پکارو پھر چاہیے وہ تمہاری کمار کو پہنچے اگر وہ سچی اگر تم سچے ہو لیکن کوئی نہیں پہنچا اگر ہم اردو بھی ہاپ کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ چلے یا ان کی ایسی ہاک ہیں جن کے ساتھ پکڑیں یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھیں یا ان کے ایسے کام تے بخار ہو اپنے شہروں کو پھر میرے خلاف جو دعو کرنا چاہتے ہو دا کرو اور مجھے موڈ کوئی نہ دو یہاں مادو بادلہ بت ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے پرانی مزید کے اس مقام پر یہ ساری کی ساری بات بتوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ بت جو ہیں جن کو سامنے رکھ کر تم پوجتے ہو ان کے پاؤں بھی ہوتے ہیں ہاتھ بھی ہوتے ہیں جب ایسے پاؤں نہیں جن کے ساتھ کر سکے ایسے ہاتھ نہیں جن کے ساتھ پکڑ سکے ایسی آنکھیں نہیں جن کے ساتھ دیکھ سکے ایسے کام نہیں جن کے ساتھ سن سکے تو کیا پکارو اپنے شرکوں کو پھر میرے ساتھ دعو کرو اور مجھے مدد دو میرا ہونا ایسی امدہ ہے جس نے کتاب نازر کی اور بھی حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی مدد بھری ہی اور جن کو تم پکار اس کے سوا وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے اور وہ تو اپنی ذات کی مدد بھی نہیں کر سکتے وہ کا جو خدا داعش باہو اور اگر تمہوں کو پکارو حمایت کی طرف وہ بات سنیں سنے بہت راہ تمہیں رہ کر اور تم کو دیکھے کہ نظر کرتے ہیں تیری طرف حالانکہ وہ دل کی سے نہیں دیکھ رہے ہوز لفظ اختیار کر معاف کرنے کو یہ نبی دلّام کے لیے بھی ہے اور طریقے تبدیلی بھی ہے اور بھلی بات کا حکم کرتا رہے اور جن اسے راج کر اور اگر تجھے شیطان سے کچھ چھیڑ پہنچے بس اللہ کا نام دے کر پناہ حاصل کر بے شک ہوئی یا چھونے والا جاننے والا دن تک شیتانے جو لوگ ڈرتے ہیں جب خود کی ان کو شیطان کی طرف سے کوئی گزر یعنی شیطان کے دل میں مسودہ ڈالتا ہے جاتے ہیں بسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں شیطان ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمرئی میں زمہ دار جم سے پھر وہ کمی نہیں کرتے بھائی اور جب سو کے پاس کوئی نشان نہیں داتا کہتے ہیں کہ نشان چھانتا کیوں نہیں ہے نشان آنا چاہیے تھا اور ان دماعت تبھی معیوہ علی کیونکہ میں تو تابے داری کر کی جو میری ترقی کی جاتی ہے میرے رب سے یہ جو قرآن ہے یہ سور کی باتیں تمہارا رب سے اور ہدایت قوم کے لیے جو کہ ماننا ہے ویزا قرض قرآن یہ ترغیب ہے قرآن مجید کی طرف اور جب قرآن پڑھا جائے تو کام لگاؤ کی طرف اور شکر رہو تاکہ تب پر مہربانی کی جائے واقع اللہ کا بھی نقشے کا اور ذکر کر اپنے رات کا اپنے دل میں گر راتے اور ڈرتے زیادہ اونچا آواز نہ ہو صبح اور شام اور نہ ہو بھی خبروں سے جو لوگ دیہی رات کے پاس ہی نہیں پھنستے وہ بھی تکبر کرتے اس کی مرغی سے اللہ کی تصویریں بھی کہتے ہیں اور اللہ کے سامنے صحیح بھی کرتے ہیں محبت قرآن سے گرد لوگوں سے دو بول پرانے مزید پر کام لگاؤ کے پہ بہت سارے تم پر مہربانی کی جائے ہم بھی اس آئس سے فاطح ہر امام کے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس مسئلے میں ہم اس آئسی انتظار کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ مسئلہ آج کا اختلافی نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام کے دور سے یہ مسئلہ اختلافی چلا آیا ہے حضرت ماتا بن سامد رضی اللہ اور تازہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائد تھے سردی اور جاری دونوں نے بازی حضرت جابر بن عبداللہ دن کتھی طور پر امام کے پیچھے سردی اور جاری میں سلح فاتحہ پڑھنے کے قائد ہونا تو صحابہ گرام کے اندر ہی دونوں قسم کے گروہ کی موجود ہیں پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کھیلو آئمہ کے اندر بھی اختلاف رہا ہے بعض اینمہ پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض امہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں تفصیل ائمہ کے مذاہب کی یہ ہے کہ حضرت امام مالک رہا ہے کے نزدیک جب امام کراس جاہر کرے تو مختلف امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا نہیں جائز ہے امام کی کرا مقتدی سن رہا ہو یا کہ مقتدی سن نہ رہا ہو قریب ہو بندہ تو کرا سن لیتا ہے دور ہو تو کئی دفعہ وہ امام کی کرا تو سنتا نہیں ہے تو ان کے نزدیک میں یار ہے امام کا کراف کو سلور یا جلد پڑھنا اگر امام جلد کراط کرے تو مقتدی کراط نہیں کر دیتا کیا قریب ہو یا کہ دور ہو منع ہے اور جب امام سرورت کراد کرتا ہو تو مقتدی کے لیے کراٹ کرنا سلح فاتح کا مستحب ہے یہ نہیں کہتے کہ واضح ہے بلکہ کہتے ہیں کہ سلح فاتح کا پڑھنا کیا ہے مستحب ہے حضرت امام احمد میں ہم بزا ہے مولا کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کی کراع سنی جا رہی ہو تو پھر کراٹ کرنا مقتدی کا یہ منع ہے اور جب امام کی کلاس تھوڑی نہ جا ہو ہاں امام چار میں پڑھتا ہو یا کسی میں پڑھتا ہو تو پھر مقتدی کو امام کے پیچھے سر بات ہے پڑھ لینے چاہیے تو تھوڑا سا فرق ہو گیا یہ بنیادگار کو نہیں بناتے بلکہ مقتدی کے سننے کو بڑھاتے ہیں کہ امام کی رات جار میں کر رہا ہو اور مقتدی اس کی رات کو سن بھی رہا ہو تو پھر اس کے لیے پڑھنا کیا ہے منع ہے لیکن اگر آدمی دور ہو جہاں امام کی گراف کی آواز نہیں پہنچتی اس کے لیے یہ پڑھنے کی گنجائش پیدا کرتے ہیں لیکن گنجائش کے درجے میں رہتے ہیں لابندی کرتے ہیں سروں میں پڑھنے کے لیے بھی مستحب ہے لیکن یہ صاحب کا پکا سمجھتے ہیں مستعبتا. حضرت امام شاہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کے یہاں دو مسلط ہیں ایک مسلط حضرت امام شاہ صاحب کا جو کہ باون سال یا بونجا سال کی عمر میں امامشا بھی, امام بھی سب بہت ہو گئے ہیں پہلا مطلب ان کا یہ تھا کہ جاری میں ایمان کے پیچھے امام کی رات نہیں سیری میں ایمان کے پیچھے کی رات ہے آخری دو سال میں ان کا مطلب یہ ہو گیا کہ جاری میں بھی ایمان کے پیچھے کی رات ہے اور سیوی میں بھی, بھی ایمان کے پیچھے کی راتیں پاتیا ہے تو گویا کہ پچاس سال کی عمر تک چلو پندرہ سال درمیانے سے نکال بھی لو تو پینتیس سال امام شاہ صاحب کا سیل یہ رہا کہ جاری میں امام کے پیچھے پڑھنا ٹھیک ہو نہیں صرف زندگی کے آخری دو سال میں ان کا یہ مذہب بنا کہ جاری میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنی چاہیے اگر امام شاہ صاحب رہا ہے اللہ ہر وقت امام بھی چھوڑی ہوتے تھے کئی دفعہ اقتدار بھی وہ کرتے تھے اور وہ صورح فاتح پھر نہیں پڑھتے تھے جاریوں میں امام کے پیچھے لیکن نماز ان کی ہوتی تھی یہ تو نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی تھی ان کا اپنے مطلب کے مطابق بھی نماز ہوتی تھی باوجود نہ پڑھ لیتے پہلے جو متقمین شبابے ہیں وہ حضرت امام شاہ بھی صاحب کی یہ دونوں قول اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں جاری میں نہ پڑھنا سندھی میں پڑھنا اور دوسرا قول ہے جاری اور سنی دونوں میں امام کے پیچھے پڑھنا یہ دو قول امام شاہ بھی صاحب کے متقدمین شفافے اپنی کتابوں کے اندر لکھ جائے سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے امام کے پیچھے ہر حال میں سورج فاتح پڑھنے پر زور دیا وہ ہے حضرت امام بخاری رحمت عمدہ فاتح حضرت امام بخاری کسی امام کے مختلف نہیں ہے ان کا یہ اپنا ذہن ہے کہ جاری اور سبھی دونوں میں امام کے پیچھے سورج فاتح پڑھنا صرف یہ نہیں کہ پڑھنی چاہیے بلکہ پڑھنا ختم پڑھ ہے تو یہ سب سے پہلے زور دینے والے سردی اور جاری میں امام کے پیچھے پڑھنے پر حضرت امام بخاری ہے نمبر دو زور دینے والے امام بیتی شافی ہے راہم اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہی مسئلہ مطلب اختیار کیا کہ سردی اور جاری میں امام کے پیچھے سورج فاقع پڑنا کیا ہے فرض ہے جب سے امام بیتی نے یہ فتوا تیز دیا ہے اس کے بعد شبابے کے اندر یہ بات ہی کر پڑی کہ شری اور جاری میں خام خا امام کو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے پہلے اس بات پر گرنتھ اور ہو نہ تھا ہنویوں کا مطلب کیا ہے تو آپ یہ جانتے ہو کہ ہنوی سبھی اور فاطح جزالی دونوں میں ایمان کے پیچھے سورہ فاتح نہیں پڑتے لیکن دردے میں فرق ہے ہمارے نزدیک ہی جب امام کی کلاس جار ہو تو چونکہ امام کی کلاس کو سننا واجب ہے تو باجر کا خلاف مگرو ہوتا ہے اس تفسیر کے ساتھ جو میں نے تفسیر ذکر کر دی جاری میں امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنے کو ہم مغرو تعلیمی کہہ سکتے ہیں یعنی اس طریقے پہ جو میں نے طریقہ بتا دیا کہ چونکہ خاموش رہنا واجب ہے اور واجب کے خلاف مخلوط تعلیمی ہوتا ہے تو لہذا امام کے پیچھے جاری میں جب امام جار کے قرار کرے تو سورہ فاتح کا پڑھنا مغروف تعریمی ہوگا البتہ جب امام اور سلوم کے کرے تو ہم مغروق انہوں کو استعمال نہیں کریں گے لیکن غیر مناسب کا نفع ضرور استعمال کر لیں گے کہ سندھی میں بھی امام کے پیچھے پڑھنا کیا ہے غیر مناسب ہے یہ ہوگا عیسبہ کلام کے مسائل بعض لوگ موجودہ دور میں حضرت امام محمد رائے مولا کا ایک اور پیش کرتے ہیں امام محمد بھی سندھی میں امام کے پیچھے صبح فاتر پڑھنے کے قائد تھے حالانکہ امام محمد کی اپنی کتاب بتا امام محمد اس کے اندر واضح یہ موجود ہے کہ سری اور داری کسی میں میرے اور میرے استادوں کے نزدیک پاتا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو جب ان کی اپنی کتاب کے ایک بات مشہور ہے تو پھر ان کی طرف نسبت کرنا کہ وہ سریوں میں امام کے پیچھے سورہ پاتا پڑھنے کو جائز سردار دیتے تھے تو یہ نسبت ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے یہ مذاہب کے بیان کے بعد آگے بات آتی ہے لڑائی کی زیادہ تفصیلی بات تو اس وقت کی نہیں جا سکتی چند جمالی باتیں میں نے کہی ہیں پرانی مجید دلیل میں سب سے پہلے پیش کیا جا سکتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پرانی مجید میں انفی جو مذہب اختیار کرتے ہیں اس کا راضی ہونا معلوم ہوتا ہے یا کہ موجودہ دور کے عالیہ حدیث جو کہ فاتحدہ پڑھنے والے کی امام دماغ کو باتر قرآن تھے مفت کی تو پرانے مجید سے ہم بھی انتظار کرتے تھے تو غیر متفدین نے بھی پھر پرانی مجید سے انتظار کرنا شروع کر دیا حالانکہ پرانی مجید میں پر ایک بات ہوتی ہے دو باتیں جو آپس میں ٹکرا ہے وہ پرانی مجید کے اندر کوئی ہوتی اب مبادلہ کرانا ہے میں نے کہ جو دلیل ہماری ہے وہ کیسی ہے جو دلیل غیر مقدس پیش کرتے ہیں وہ دلیل کیسی ہے مبادرے سے پتہ پتا چلتا گا کہ جانے راجے کیا بنتی ہے ہماری دلیل یہ آیت ہے قرآن کی اور جب قرآن مزید پڑھا جائے تو طوفان لگاؤ چپ رہا ہو طاقتوں پر مہربانی کی جائے یہ دلیل آیت بنتی ہے کیونکہ اس آئے میں قرآے قرآن کے وقت چپ رہنے کا حکم ہے اب کوئی وقت ایسا معلوم ہونا چاہیے جب کہ چپ رہنا سننے والے پر کیا ہو جائے لازم ہو جائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے اور قرآن مشین کی تلاوت شروع کرتا ہے بلند آواز سے پھر ایک دوسرا آدمی آ جاتا ہے اور وہ دوسرا آدمی اس کے پاس بیٹھ کر وہ بھی قرآن مجید کی سلاغٹ شروع کر دیتا ہے پھر ایک تیسرا آدمی آ جاتا ہے وہ تیسرا آدمی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر قرآن مسجد کی سلاغٹ شروع کر دیتا ہے کوئی ہم بھی نہیں کہتا کہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے پاس سننا اس سے پڑھانا لازم ہو گیا تھا تو کیوں نہیں چپ رہا تو نے پڑھنا کیوں شروع کر دیا کوئی آدمی حدیث نہیں کہتا کہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو ت نے ساتھ آ کر بیٹھ کر پڑھنا کیوں شروع کر دیا تو یہاں کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کان لگا ہو چھپڑا ہو اور تم نے یہاں پڑھنا کیوں شروع کر دیا نہ کسی ادبی نے کبھی روکا ہے اور نہ کبھی کسی عالیس نے روکا ہے تو جب عام قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت دوسرے آدمی پر قرآن مجید کا سننا اور اس کے پرانا لازم کوئی نہیں ہوتا اگر لازم ہوتا ہو تو علماء وہ نماز ہو جائے نہ کرے لیکن علماء کوئی بھی لگا نہیں کرتا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عام کی رات آئیے صرف راز ہو نہیں پھر وہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ قرآن مجید پڑھا جائے پھر کام لگانا لازم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت وہ ہے ایک وقت مغد ہے جب خطبے میں قرآن مجید پڑھا جائے اور دوسرا وقت ہے جب نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جب قرآن مزید سنانے کے لیے پڑھا جائے تو پھر سننا کیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے فطبہ بھی پڑھا جاتا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے نماز میں جب کرا کی جاتی ہے جب تو لوگوں کو سنانے کے لیے تو جب قرآن مزید پڑھا جائے لوگوں کو سنانے کے لیے تو پھر خاموش چلانا کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا یہ تو ایک اگلی طور پر میں نے بات آپ سے کرنی سمجھا دی بات نقل بھی اس کی تعریف کرتی ہے نقل کیا ہے تو حضرت امام احمد بن حمبل کا تو قول یہ ہے کہ میرے زمانے تک کی اور ابا کا اتفاق ہے کہ یہ آج نماز کے بارے میں نازر ہوئی تو امام احمد سے پہلے صحابہ تھے تعمیر تھے سوا کامین ہیں ان سب کا اعتماد امام احمد نے بتایا کہ یہ نماز کے بارے میں آج نازر ہوئی ہے امام ابن تحبیہ صاحب نے یہ بات نظر کی اور ند اس طریقے سے کی حرد امام ابیہ صاحب نے بہت سارے طرف سے مشہور یہ بات نظر ہوئی ہے اللہ نظر صلاب یہ نماز کے بارے میں نظر آئی وہ ذاکر احمد امام احمد نے تو ذکر کیا اجماع اجماع आहत दाग नगर ये आय दिमाग के बारे में क्या हुई नाजर और हुई है पहला गौर यह नगर किया कि शील सब का ये कौन है और आधे दाग इमाम कहते हैं इस बात पर क्या है इजमा है तो ये दिमाग के बारे में क्या हुई है नाजर और है? है हुई, है हुई है ये इमाम तय की रामा सुंदर दाल जिनका मतलब पहले मैंने बयान किया है उनकी भी ये इबारत सुन दो کہتے ہیں کہ لا دن کے زورا حال آئے اس میں سلاد اور مسلاد اور خود بہ کمال ہے سب پہ حال ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آئے تو نماز کے بارے میں لاگی ہوئی ہے یا یہ کہو کہ نماز اور خود دونوں کے بارے میں ناز ہوئی ہے جیسا کہ یہ مطلب ہے ان کا جن کا ہم نے قول پہلے بیان کیا اس عمر کے سرب سے تو مطلب یہ ہے کہ ممتا کے لیے مجبور آئے یہ بات ماننے پر یہ آئے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی یا یوں کہو کہ نماز اور فون پہ کے بارے میں کیا ہوئی نازر ہو تو جب ایک طرف ہجما ہو گیا صحابہ اور تعمیر کا تو پھر ظاہر بات ہے پھر یہ ماننا پڑے کہ بھی یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو جب یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی تو جب یہ نماز میں گراف کی جائے تو پھر مختلف کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہو گیا اس کے علاوہ امام نسائی راہم اللہ کی کتاب یہ موجود ہے امام نسائی نے باب باندھا ہے باب و تعبیر قول اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کے لیے جو قول ہے وحضا قرل قرآن ہو اس کی تفسیر میں لگا ہوں ذکر کرنے باب و تعبیر ہے قولہ تعلیٰ وحضا قرآن قرآن فو باندھو یہ باب باندھ کر تو پھر امام نسائی نے کہا حدیث پیس کی حرکت وغیرہ کی ان نماز جوہر امام الما بھی امام اس وقت کی ابتدا کی جائے پہلا اکمبر اب حکمرو احدا کرا فنس جب امام مطلہ اکبر کہے تو مدلہ ابر کا اور جب امام کے کرے تو مو چوپ رہو تو امام نسائی اس آیت کی تفسیر میں جب یہ حدیث لائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام نسائی کے نزدیک بھی یہ آیت نماز کے بارے میں نازر اٹھری ہے یہ ہے ہماری اصل ترین اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا ادب اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے سنانے کے لیے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے ایک تو نبی اسلام ابتدار جب جب راہی وہی تو نبی السلام ساتھ پڑھتے تو آج آدمی جدار کرانا خوڑانا جب ہمارا فلکر جب راہی مجید مزید پڑھے ختم اس کا کرانا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر ابن عباس سے اس طبع وانست کام لگاؤ اور چپ رہا ہے تو گویا کہ ادب یہ ہو گیا کہ جب جب راہی پڑھے تو اے نبی آپ خاموشی کے ساتھ سنو جناب کی جماعت آئی قرآن کیسا فلنگا حاضر ہوں کہانو منس ہوں جب جمنات کی جماعت نے قرآن کو سنا تو کہہ کہ لگے چپ ہو جاؤ سارے جناس چپ ہو گئے اللہ نے بڑی مرکب دی بڑی مہربانی کی ملا بول دی اب دو علاقوں تو وہ دو ایسے پیش کرنا اصل دلیل نہیں وہ اصل دلیل تو یہ آئسہ ہے لیکن وہ تاریخ کے لیے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا ادب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید سنانے کے لیے پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے اصل دلیل یہ اور وہ بطور تعیم یہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں زور بھی ہم نے اس پر دیا تو ظاہر بات ہے کہ فریق کے وہ اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کہتے ہی ہوگا تو وہ جو باتیں کہتے ہیں ہماری صحیح کو ختم کرنے کے لیے وہ باتیں بھی کچھ سن لو نمبر ایک امام رازی راہ مہدہ نے تفسیر کبھی کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ آئے اس وقت لاگو ہوئی جب کہ کافی لوگ غور کرتے تھے جب نبی اسامی کو قرآن سناتے تو یہ آئے تاریخ جب قرآن مزید پڑھا جائے تو کام لگایا کرو اور چپ رہا کرو آخر کلام کا یہ ہوا کہ کافی شور کرتے تھے اور کافروں کو چپ کرانے کے لیے یہ آئے تو آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کافروں کو جب کہ کافل شور کرتے تو نبی رسم کیسے تو ہوں گے نا پہلے بھی کہ چپ کر کے میری بات سنو چپ کر کے میری بات سنو لیکن کافل اس کے بعد چپ کرتے کوئی نہ تھے شور ڈالتے رہتے تو ایک دن اگر نبی رسم کہیں کہ کب تک تم شور ڈالتے رہے آج تو قرآن کی آیت نہیں کرتی ہے جب ہم قرآن نہیں پڑھا جائے تو کافر ہو لگاؤ چوپر ہو تو پھر کافر اس بات کو مانتے تھے وہ تو یہ مانتے ہی تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلان ہے تو پہلے بھی نبی رسم کہتے چوکر ہو تو اس چپ کرتے تو اگر ایک دن نبی رسم کہیں کہ اب تو قرآن کی عادت بھی آ گئی ہے اب تو چپ کرو گے نا تو ظاہر بات ہے کافر چپ کو نہیں کرتا تو کافڑوں کو چپ کرانے کے لیے آئی انہیں چپ فوری کرنی اور ایمان والوں کو یہ چپ کراتی کوئی نہیں سبھی بات تو حاصل کران میں یہ ہوگا کہ یہ آیت نکل سے پیدا ہوگی جن کو چپ کرانا چاہتی ہے وہ چپ کرتے نہیں ہیں اور جن کو کہتی ہے کہ تم ساتھ ساتھ پڑھو ان کے لیے یہ آیت ہے کوئی نہیں تو نہ یہ ایمان والوں کے لیے بڑی اور نہ نے اس کو عمل کیا تو یہ آیت پر پرانی میں کیا ہو جائے گی بے فائدہ ہو جائے دوسری بات ہے یہ تفسیر امام راضی نے کی ہے اور نواب صدیق حسن خان صاحب مرغوم نے جو کہ آج عزیز اور غیر مقندر ہیں انہوں نے عبد العلوم میں مختلف تفسیروں پر بات کی ہے کہ فلان تفسیر کیسی فلحان تفسیر کیسی تو امام راضی کی تفسیر کے بارے بھی یہ لکھا کہ یہ کلو شہری کا تفصیل کہ امام راضی کی تفسیر قبیل میں سب کچھ ملے گا لیکن تفسیر پرانی جس میں کوئی ہے تو یہ خود غیر مقدس عالم جو ہے وہ فتوا دیتے ہیں کہ گویا کہ امام راضی نے صحیح پرانی ملتی تفسیر کوئی نہیں پھر کچھ لوگ روک دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ کافروں کو چپ کرانے کے لیے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی آئت کافروں کے بارے میں ہے تو پھر یہ اگلی آیت کے کافلوں کے بارے میں ہونی چاہیے پہلی آیت ہے اظہار الم باجیت میں جب آپ ان کافلوں کے بعد کوئی نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ آپ نشانی چاند کر کیوں نہیں گائے تو یہ کابڑوں کو بات کی جا رہی ہے یہ کابر کہتے ہیں کہ آپ نشانی کیوں نہیں گاتے تو جب پہلی آیت کابلوں کے ساتھ متعدد ہے تو اگلی آئے بھی پھر کابلوں کے ساتھ ہی متعدد ہونی ہی چاہیے یہ قرآن کا سیاح کہتا ہے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر سیاح کی قرآن یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک آئے کافروں کے بارے میں آئے تو اگلے دن پھر خوب کے بارے میں ہی ہونی چاہیے تو پھر اگلے دن جب کابروں کے بارے میں ہوئی تو پھر اسے اگلے دن پھر کابڑوں کے بارے میں ہی ہونی چاہیے پھر اسے اگلی بھی کابڑوں کے بارے میں ہونی چاہیے تو یہ تو سیاح قرآن مجید کا کو ہم تو قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے لیے عذاب کا ذکر کر کے اگلی آہد میں ایمان والوں کے لیے جنت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کوئی سیاحت کا تقاضہ نہیں ہے کہ ایک آیت اگر کافروں کے بارے میں ہو تو خواہ مختلف اگلی آہت کی کابروں کے بارے میں ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کے تین حصے ہیں تو ایک حصہ کو نظر آیا پچھلے دو حصے نظر نہیں آئے جب نشان نہیں داتے کابروں کے پاس تو کافر کہتے ہیں نشان کیوں نہیں چارج کر رہا ہے یہ بات کن کے مطلب ہوگی کافروں کے بارے میں پہلبر سے ان نماز کا بھی معیوخہ ہے نہیں یا میں دعوے داری کرتا ہوں کہ جو میری طرح ہوئی ہوتی ہے میں حاصل سے تو یہ درمیان والا حصہ ہی متعدق ہے نبید اسلام کے ساتھ پہلا حصہ متعدق کے کافروں کے ساتھ درمیان والا حصہ متعدد ہے کس اس کے ساتھ نبید اسلام کے ساتھ اگلا حصہ یہ ہے آزاد بسار تم وہ اودم براہ تم نے باغ میں کیوں ملو یہ کتاب وسیطے ہیں اور غیر ہے ان لوگ کے لیے جو کہ لاتے ہیں تو آخری حصہ ایمان والوں کے ساتھ مدد ہے اب جب پہلی آیت میں تین باتیں ہیں ایک حصہ کفار کے ساتھ متعلق اگلا حصہ نبی کے کے ساتھ متعدد آخری حصہ ایمان والوں کے ساتھ متعلق اس آیت کو آخری حصے کے ساتھ متعلق ہو نا پھر محدود یہ کتاب بصیرت ہے رحمت ہے ایماندوروں کے لیے کب رحمت ہوگی رام پڑھا جیسے تب کیا کرو اس طریقے سے کیا ہوگی رحمت ہوگی تو وہ ہر کریے جو سیاح کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سیال سے پتا چلتا ہے کہ یہ صحافیوں کے بارے میں یہ بات بھی کیا ہے پتا چلتا ہے اس کے بعد یہ تو ایک بات ان کی ہو گئی ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھان میں چپ رہنے کا تو آدمی آہستہ آہستہ پڑھتا رہے نا تو یہ چپ رہنے کے بھی نہیں آہستہ پڑھتا بھی رہے بلند آواز سے نہ پڑے گا تو برائے تو چپ بھی ہے اور پڑھ بھی لیا ہے آبر محمد صاحب مولوی راہ محلہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پاٹا کے بارے میں خیر الکلام اس کے اندر انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ فسٹ آواز سے پڑھنا یہ انصاف کے منافی نہیں ہوتا ایک ندیم پیش کی ہے ندیم یہ پیش کی ہے کہ نبی اصل نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آئے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اور ان ساتا چپ ہو جائے تا آ کے امام نماز سے فارغ ہو جائے चुप रहे कहाँ आके मार में मार से क्या होता है पाले और बोलें गोदमे में भी चुप हो दिमाग में भी चुप तो उसको ही अगर मिलता है तो वो कहते हैं कि ये जो मुक्त होता है गोदमे में आने वाले तो ये सुभान अकला भी पड़ते हैं सुबह रवैया जीम भी पढ़ते हैं अकैया दल्ला का सलवाग भी पढ़ते हैं लेकिन नबी गलम होता है तो चुप रहे दिमाग के खत्म होने और तुम हनभी भी मानते हो کہ انہوں نے پس آواز سے یہ سارے کلمات پڑھنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان انسان جو ہے وہ پس آواز سے پڑھنے کے منافع نہیں یہاں پس آواز سے پڑھنا بھی موجود ہے اور ساتھ ادیس ونسان کا بھی کیا ہے موجود ہے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک یہ فخ آواز سے پڑھنا یہ اس کی में میں गया और اور یہ جو عامی है یہ اس کی زبان میں آئے گی کسی آئے گی کیونکہ امین تو مل ہوتی ہے ان کے نزدیک تو جس وقت ایک آدمی آئے نماز پڑھنے کے لیے اس بھی سنے اور چپ رہے سا آم کے دماغ ختم ہو تو نماز کے ختم ہونے تک درمیان میں یہ جو امین ہے یہ پس آواز سے کہنی ہے یا بلند آباد سے کہنی ہے یا تو کہو کہ یہ ہمارا برس غلط ہے بلند آباد سے امین کہنے کا تو پس آواز سے کہنا اس کے کاروبار اور اگر یہ کہو نہیں کہ ملنگ آباد سے کہہ رہی ہے تو پھر یہاں انسان کیسے بڑھے گا یہ بندہ بچپے بڑھ رہا جسے بولنگ سے امین کہی یہ تو وجہ سے پھر کیا ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا اور سارے منتظر کے نزدیک بلند آباد سے کیا کہتے ہیں امین کہتے ہیں تمہیں وہ سارے کیا ہو جائے گا معروب ہو جائے گی اب تو اس کا حال ہونا چاہیے کیونکہ نہ تو ان کا ماننا ان کی جو عطا یاد وغیرہ پڑنا یہ بات ہم نے آدمی والی بات کہہ دی کس سال میں یہ ہے کہ نبی ارحد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی آئے جمع پڑھنے کے لیے تو چپ رہے کہ باتیں نہ کرے وہاں چپ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ باتیں نہ کرے تو وہاں انساف اور مقابلے کلام کی آیا ہے تو کلام نہ ہو بلکہ جو ذکر گار ہے نماز کے اندر اس کے مقابلے میں وہاں انساف رول ہو نہیں یہاں قرآ کے مقابلے میں ساتھ ہے تو جس وقت انصاف مقابلے کرام کے ہے تو انصاف کا میں نے بات نہ کرنا اور جب انساف مقابلے کرار کیا ہے تو اس کا میں نے کیا ہے کرا تو نہ کرنا تو یہ دوسری ان کی جو فوجی تھی اس کا بھی ہم نے کیا کر دیا حل کر دیا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی آگے بھی پڑھو بہت پڑھو بہت امی سے کر کہ پہلے حصے آیت بن صاحب اگلے حصہ آیت میں اگلی آیت میں پڑھنے کا ہوں بل کو ربا گفید سے کہا اپنے رب کا ذکر کر اور کہتے ہیں کہ زید بن اسلم نے یہی تفسیر کی ہے اس کو ربا کفیر سے کہا کہ بھائی مفت وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دل میں کیا کر رہے ہیں تو کر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو زید بن اسلم صاحب ہیں ان کے بارے میں دوبر یہ کہا زید بن اث کے اندر کوئی اور بات عدم نہیں پائی جاتی واہ اس عائد کے کہ وہ قرآن کی تفہیر دلوایا کرتا تھا زید بلسلم ہو اس کے اندر اور کوئی ایب نہیں پایا جاتا صرف یہ ایب اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفہیر اور رائے کرتا تھا تو یہ اس کا عائد ہے جو قرآن مجید کے معنی کرتا ہے الٹے سیدھے تو جب یہ اس کا عائد ہے اس سے انتظار کرنا بھی ٹھیک ہو सीधी सी बात है भाजपा में उम से तू ये जमा के सीधे है और मुमतजी एक जमात है उसको ये सीधा है वाहिद का इमाम को ये कहा कि तुम पढ़ो मुमतजियम को कहा कि तुम चुप रहो इमाम को कहा तो तु तू पढ़ गिर गिराते और डरते मजदूर अखदार और ऊंचा आवाज न हो सुबह शाम ये सुबह शाम ज्यादा ऊंचा आवाज हो न اتنا اونچا بعد ہو کہ مقتدیف ہو گئے تو اگلی آیت میں بعد امام سے ہو رہی ہے پہلی آیت میں بادشی سے ہو رہی ہے ممتدیوں سے ہو رہی ہے یہ ہماری دلیل اس دلی پر دو دوبڑ کی طرف سے باتیں کی گئی تھی تھوڑا سا میں نے ان کی باتوں کا جواب دے کر دیا ہے اب مقابلے میں غیر مقدمی جو قرآن مجید سے آیات پیش کرتے ہیں چونکہ مبادلہ کرنا ہے وہ دیکھو ایک دم سے پہلی دلیل لا داد بادرا دو بندرا ہو رہا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا یہ آہت ہے گناہ اور عذاب کے بارے میں کہ ایک آدمی گناہ کرے تو سجاب ہو پائے گا یہ نہیں کہ گناہ کوئی کرے اور بھرے کوئی تو اس آیت میں تو گناہ کی بات ہو رہی ہے عبادت کی بات اور نہیں ہو رہی ہے اور اگر یہ غریب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فاتح پڑھنا پھر گناہ ہو گیا کیونکہ اس آیت میں جس آیت کو پیش کیا اور اس آیت میں ذکر کس کا ہے گناہ کا ذکر ہو رہا ہے عبادت کا ذکر ہو, کا ذکر ہو نہیں ہو رہا لہذا اس آیت کو پیش کرنا یہ قتل غلط ہے دوسری ذریع نئے صدر انسان ادا ما چھاپ انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جو اس نے خود کیا ہو پہلا جواب پھر ایک دوسرا جواب دو جواب میں نے دینے ہیں پہلا جواب لے سال انسان اتنا ماسا سے وہ نے استظار کیا کہ سارے سوال ہے نہ عماردار کے بدلیا کر سوال کو لایا جا سکتا ہے نہ عماردار مار دیا کر ہم بھی کہتے عبادات بدری یا مادیا دونوں کا سواب پہنچایا جا سکتا ہے شادی اور غیر مقدم کہتے ہیں کہ مادیا عبادات کا سواب پہنچایا جا سکتا ہے تو مقدلہ نے اس شاید کو پڑھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کسی بدلی یا مالی بات کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا کہتے انسان کو وہ ملتا سے خود کیا تو مقدلہ تو ہے ماہا کہ مقدرہ نے اپنے ایک غلط مسئلے پر استجاع کیا ہے ان کا مسئلہ کا مالی بھی غلط ہے غیر مقدرین کی نظر کیا ہے غلط ہے اور جس سے کوئی ضائع استظار کرے تو وہ آیت متشاہ لحاظ میں چھوٹی ہے سوی بات تو سابق ہوا کہ یہ آیت کیا ہے متشاہ سے تو پھر متشاہ سے ان کا استعمال کرنا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ ضائع میں سے آ جائے گی یہ ان کے کلو میٹر ہے تو لہذا سے انتظار سے یادوں بند ہے اور اگر کام کرنا ہے تو پھر متشاہ سے انتظار کرنا تو ظاہرین کا کیا ہوتا ہے کام دوسری بات اس آیت میں کیا کہا گیا ہے یہ کہا گیا کہ انسان کو وہ ملتا ہے جو انسان نے خود کیا ہو یہ کہ جو انسان نے خود کی وہ ملے گی دوسرے کی نیکی انسان کو نہیں ملے گی اب دیکھ رہے ہیں نیکی ہے کیا <تصفح> پڑھنا نیکی ہے یا کہ سننا نیکی ہے تو ہمارے نزدیک سننا اور چپ رہنا کیا ہے نیکی ہے تمہارے نزدیک پڑھنا نیکی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی ہے چپ رہنا تو انسان کو نہیں ملتا انسان کو مگر جو خود اسے کیا تو خود کرے نہ پڑھنے والا کام چپ رہنے والا تو سواب ملے گا اور چپ رہے ہن بھی اور سواؤ رہ جائے غیر مقدم یہ نہیں ہوگا تو یہاں تو صرف مترا ہے کہ جو نیکی انسان نے خود کی ہو وہ نیکی انسان کی کام آتی ہے آگے دیکھنا یہ کہ وہ نیکی ہے کیا تو قرآن کی ایسے پتا چل گیا ہے کہ وہ نیکی چپ رہنا اور کام لگانا ہے وہ پڑھنا نیکی نہیں تو جو پڑھنے والا کام کرے گا وہ تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے وہ تو سواد بھی رہے گا اور جو نیکی والا کام کرتا ہے نہ پڑھنے والا وہ کیا لے لے کی قرآن مجید سے یہ پرانی مجید کے اندر آتا ہے کہ نقد آتے ہیں نہ آ کر سب ہم ملے ہم نے پھر سات ساتھ آتے ہیں ہے دوہرائے جانے والی یعنی یہ سورہ بات ہے کہ جو سات آتی ہیں جو دہرائے جانے والی ہیں یہ آتے بھی ہے تو دہرایا جانا تب ہی ہے نا کہ سارے پڑیں گے ہم کہتے ہیں ٹھیک اگر مسادی سے سب کا پڑھنا ثابت ہے تو قرآن مجید میں ہے اللہ عص نذیذ کتاب متشادے مساویہ اللہ نے سونا کلام نازر کیا کتاب متشابہ اور ہے کیا مسا تو مسانی کے نفر سے پتہ چلا سب کا پڑھنا تو پھر قرآن مجید جب نماز کے اندر سارا سنایا جائے تلاوی میں تو سب کا پڑھنا کیا اور جگہ لازم ہو جائے گا امام بھی پڑھے اور ممتنی بھی پڑھے اور یہ غاہر بات ہے کہ وہاں مسالیہ یہ معنی ان میں نہیں کرنا جب وہاں مساضی کہ یہ معنی نہیں تو یہاں یہ معنی کیسے ہو گیا یہ وہاں بھی پڑھے اور تدیب بھی پڑھے تو ایک طرف ہمارے جناز ہے قرآن سے وہ بھی دیکھ لیے تم نے دوسری طرف ان کے تنازع ہے پرانی مجید کے وہ بھی تم نے دیکھ لیے پرانی مجید کے بعد اور پھر نمبر آتا ہے صحیح بخاری کا صحیح بخاری سے ہمارے سلالات اور صحیح بخاری سے ان کی دریف صحیح بخاری سے ہماری شریر بخاری شریف جنگ ایک سوا ایک سو آٹھ پر روایت آئے حضرت البرا آئے ندی ر سلام سلام رکو میں جا چکے تھے حضرت البرا نے جلدی کر کے رکو سے پہلے دماغ شروع کر کے رکو کر لیا اور رکو کر کے سب میں مل گیا کے بعد جب نبی الحمام کو اس ساری بات کا پتہ چلا تو نبی علیہ کلام نے کہا کہ نا تو آئندہ ایسا نہ کرنا ہوں اب ہر قبول بکرا سن آج ہندری میں مسلمان ہوئے ہیں ان کا یہ زین ہے کہ میں امام کے ساتھ اگر رکو میں مل جاؤں گا تو میری یہ حرکت ہو جائے گی بعد جو صبح واقعات نہ پڑھنی کے اس زین کے ساتھ انہوں نے سے کونجنے سے پہلے رکو کیا اور لوگوں کی ہاتھ میں چل کر گئے تو نبی رسلام نے یہ نہیں کہا کہ تیری یہ رکت کوئی ہوئی نہیں ہے اگر ان کی یہ رکت نہیں ہوئی تھی تو نبی اسلام بتا دیتے کہ یہ رکت ہوئی؟ نہیں ہوئی لیکن جب نبی اسلام نے یہ بات نہیں کہی تو معلوم ہوا کہ نبی اسلام نے بھی ان کی سرکت کو موت برقرار دیا ہے آجا کے سرکت میں سلح واقعہ نہیں پڑی اور رکت کر دیا ہوئے جڑ ہو گیا اور تبرانے کی روایت میں دن گیا ہے خرچی تو انتہو یہ ام میں نے یہ کام پہلے رقو والا اور تیزی والا اس کیا مجھے ڈر سال رہ کر چلی جائے تبرانی کا منہ ہے بخاری کے اندر یہ نہیں ہے لیکن تبرانی کے اندر یہ وضاحت ہے کہ میں نے رقو پہلے اس کیا ساتھ میں یہ میری لگے فوج ہو نہ ہو جائے اس کے باوجود نبی رکھاؤ نے یہ نہ کہا کہ تیزی لگے پوچھا یہ فوج ہو ہوگی ہے اور مجھے یہ دماغ اگر پڑ چاہیے تم عالم و قائد مغیر صبح فاتح پڑھنے کے رقط ہو جاتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے دوسری ذریعے نظر امن کارو حامل جب کرار کرنے والا آمین کہے تم بھی کیا کہو آمین کہو تو نلی علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ جب تم سارے کرار کرو جب کرار کرنے والا آمین کہے تم بھی کیا کہو آمین تو نبی اصل نے کرار کرنے والا امام کو قرار دیا ہے مقتنی کو قرار کرنے والا قرار نہیں دیا تو جب امام کو کرار کرنے والا کرار دیا کرار کرنا امام کا کام ہو گیا تیسری ذریعے صحیح بخاری کر رہے حمل آئے کام امام و غیر منصوبہ ہے سوادی بول و عادیم جب امام کہے غیر منصوبہ ہے ور سوال تم کہو عادی یہ نہیں کہا کہ کو تم جب تم کہو غیر میں ملصوبے ارے ایمبرنس والی بلکہ رفظہ کا امام کہے غیر میں مصوبے الحمدلنس والی تو پور عامی تو اگر مختلف بھی پیچھے چھوڑے باتیں پڑھ رہے تھے